سیف شیتا ان گرمی سردی ہر موسم میں سویرے ہونا چاہیے تاکہ وقت پر جمعہ ہو جائے بس لوگ پارے ہو جائے یہ دوستو بزرگو دوستوں بزرگوں دوستوں بزرگوں جو کرتے ہیں وہ کوئی بات ہوتا ہی نہیں نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ایسی جو ہے نا پیمانہ باتیں کرتے جنو میں بک رہا ہوں کیا کچھ خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی اگر واضح نشانے پر ہوتا تو یہ بےدینی نہ پیدا ہوتی یہ آج جو تفری پھیلی ہوئی ہے اس میں محراب و ممبر بھی ملوث ہے انہوں نے بھی اپنے فرائض ب کمال ادا نہیں فرمایا اف اللہ و موسا قومی ہی یاد کرو جب فرمائے حضرت موسا نے اپنے لوگوں سے ان اللہ حیامور کو من تس بہو بکارا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے آلو کہنے لگے تب تخونا ہزاں کیا بناتے ہو ہماری حسی ہنسی بل کو نلل جاہلی حضرت نے فرمایا پنامن تو اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے یعنی غیر برباد باتیں کروں حلم اور علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے حلم علم دونوں کے مقابلے میں جہل ہے جاہل جانتا بھی نہیں جاہل بر بھی نہیں ہوتا کہتے اسرائیلیوں کے یہاں ایک مالدار آدمی قتل ہو گیا پتہ نہیں چلتا تھا کس نے مارا ہے آئے ہائے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوئی صورت نکالے ہم سب و فرمانبردار بن جائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان کو کہے کہ کوئی گائے ذبح کرے گائے ذبح ہوتی ہے یا بھینس یا اپنی توفیق کے مطابق کوئی حلال جانور دستور ہے کہ اللہ بلائیں مصیبتیں ٹال لیتا ہے صدقہ تو تطف و صدقے سے خدائی رضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اسدقتوں ترو گئی صدقات واقعی بلاؤں کو ٹالتے ہیں اگر یہ لوگ جو آج بڑے بڑے تکلیفوں میں ہیں وقت وقت پر گائے بھینس اونٹ بکری بھیڑ ذبح کرتے آج اس خون کے ندی اور نالوں سے ان کی حفاظت ہو چکی ہوتی ہے لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری کیا سیاسی آدمی رہتا تھا اس نے ایک خواب دیکھا میں نے تعبیر دی کہ ستائیس بکرے کاٹو تو اس نے کہا ایک ایک کر کے مدرسے میں بیچ دیں گے شاید بہت جگانے میں گوشت کی کمی ہے میں نے کہا ٹھیک تم جانو تمہارا کام جانے بعد میں مجھے ان کے ناظر نے آ کے بتایا کہ جس دن آپ نے کہا اور نہیں مانا گیا اس کے اگلے دن اس کا ایک بیٹا سیاسی خواہ میں تھا وہ قتل کیا گیا اگلے دن قتل کیا گیا. خواب میں اشارہ تھا کہ وقت پر بھرپور صدقہ کر لے بلا ٹل جائے گی ہمارے ایک عزیز دوست تھے وہ بھاگا بھاگا آیا مجھے کہا اسی وقت گائے زب ہو جائے گی میں نے کہا بالکل ہو جائے گی اسی لیے تم نے باڑا رکھا ہوا ہے بھینس اور گائےوں سے بھرا ہوا میں نے فون کیا کہ بھئی کوئی اچھی سی گائے چن لو رات کو آیا بڑا خوش خوش میں نے کہا خیریت کا کہ ایک تکلیف میں مبتلا ہونے والا تھا بچ گیا اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور گاڑی زمین میں دنس گئی پوری زمین مل گئی اتنے میں ایک گائے آئی اور اس نے سینگ ادھر سے مارا اور ادھر سے مارا وہ گاڑی باہر آ گئی اور ہم سب خیریت سے بھائی میں نے کہا مبارک کو صرف یہ نہیں کہ بلا ٹہری ہے اللہ نے صدقہ کا قبول بھی مروا اللہ شریف میں تداو مرداکوں بسکاں خیرات اور صدقوں کے ذریعے بھی بیماروں کا علاج کرو یہ بڑے اسپتال آغا خان اسپتال فلاں اسپتال مردہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے پھر پتہ چل گیا جاتے چار دن پہلے مر چکا تھا ساڑھے چار لاکھ بل ادا کر لو اور ظالم ساڑھے چار میں تھے اگر ایک لاکھ کے بھی گائے بکرے میں کاٹ دیتے تیری نسل محفوظ ہو جاتی آئی ہوئی بلا ٹل جائے گی شرا میں حدیث ہے اسد کا تو تنخواہ مما نزلہ و مما لم جو بلا آ چکی ہے اس میں بھی صدقہ کا مفید ہے اور جو نہیں آئی ہے اس کو تو بالکل روک لے گا بالکل روک لے گا تو میں اسرائیل کو کوئی مصیبت درپیش تھی کہ ان کے مقتول کا قاتل نا معلوم تھا حضرت موسا سے کہا انہوں نے کہا اللہ فرماتے اس گائے ذبح کرو باقا کوئی بھی گائے ہو پہلے تو کہا ہے موسا ہماری لاش پڑی ہے اور آپ کہتے گائے کھٹو تو مذاق اڑاتے حضرت نے کہا میں خدا کا پیغمبروں میں بردباری کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا اعوذ باللہ انا منل من دی قال دو لنا رب بک لنا ماہی کہنے لگے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے نہ ہوئی اقول حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں ان نہ بکر تم بے شک یہ گائے لا سارے جو نہ بوڑھیے والا پکرون اور نہ گوڑیائے بہت بڑھیا بھی نہیں بہت سندر بھی نہیں اوانم بین نہ درمیان درمیان میں ففالوما تو مرو کر لو نا جیسے تمہیں کہا جاتا ہے مت پوچھو بار بار کیا تماشا بنا ہے کال تو لنا انہوں نے کہا ہے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو یوبنا بتا تو دے مال کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا آلہ انہیں ہو حضرت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہاں بکر تو سفر بے شک یہ گائے پیلے رنگ کی ہے فاق اللہ تیز ہے اس کا رنگ تصور نازریل خوش کر دے دیکھنے والوں کو زرا ہوا دے دکر زیادہ ہائے ہائے گائے اس رنگ کی ہوتی بھی کم ہے ہوتی بھی کم ہے امتحان شدید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سوالات کرتے سوالات کرنے بھی بلاک کی دلیل ہے کان دول کہنے لگے پکار ہمارے لیے رب کا اپنے رب کو جو لنا وہ بتا دے ماہی یہ گائے کیسی ہوگی ان بکر تشہ بہان بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو اللہ علام بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پا لیں گے حدیث شریف میں ہے کوئی سی گائے زبا کر لیتے کام ہو جاتا بار بار پوچھتے گئے مشکل پیدا ہوتی تھی لما شدو شد اللہ عالیہ اور اگر انشاء اللہ نہ کہتے تک پوچھتے پھرتے اور عذاب میں پڑے رہتے انشاءاللہ اللہ جائز موقع پر کہنا جب کام آئندہ کا ہو بہت ضروری ہے بہت ضروری ان اللہ کل درس ہوگا انشاء اللہ وقت پر تفسیر پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت سے رمضان شریف داخل ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ درس اور درس اوقات میں مزید برکات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ فساد قتل غلط گری ختم ہو جائے گی پورے ملک سے اللہ اپنا عذاب اور گرفت اٹھا لے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہو کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں جا کے منڈی سے گائے خریدتا ہوں بیوی اس کی نیک عورت تھی درس وغیرہ میں شریک رہی تھی اس نے کہا انشاءاللہ کون کہا انشاءاللہ کا کیا کام ہے یہ پیسہ ہے وہ منڈی ہے بس گیو آیا انشاءاللہ کا کیا کام ہے مجھ سے مولوی بنا رہی ہے بیوی نے کہا ان شاء اللہ اچھا ہے کوئی اچھا نہیں پیسے اچھے منڈی چلا گیا وہاں گائے پسند کی بڑے تھن چھٹے پسند آئے بڑا رنگ روگن ٹھیک تھا بڑی کٹ کاٹ عمدہ نسل کی گائے نظر آ رہی تھی لیکن جب پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا نہ جیب تھا نہ اس میں کوئی پیسہ تھا وہ جس کا تھا وہ لے گیا تھا گھر آیا بیوی سے کہتے میں تو منڈی گائے بھی پسند آ گئی ان بات بھی ہو گئی انشاءاللہ لیکن جیب کٹ گئی انشاءاللہ بیوی نے کہا نگر اخوار زلیل آدمی اب بے موقع انشاءاللہ شاء یہ وقت پر ایک دو دفعہ ہی کہتے تھے تو کام ہو جائے قال رہی اقول حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے بقراتون بے شک یہ گائے ہے لازل نہ جوتی ہے تو سیرا جو, جو جو جوتی ہو جو چلاتی ہو زمین میں حل ولا تسکل ہارس اور نہ پلاتی ہے سیراب کرتی ہے کھیتیوں کو یہ لازل نہ جوتی دا ولا تسک الحارس اور نہ اردی دا پختو سکا بلی را نہ جوتی جوتی اس کو کہتے ہیں جو ہل چلانے کی عادی ہو گاڑے اوتھی دیکھنا گاڑے باقاعدہ جڑے لا لازل نہ تو تیار ہو چکی ہے تو سیر العردا جو زمین آباد بات کریں بلا تسکل ہر اور نہ پلا سکتی ہے زمین یعنی کھیتی کو پانی نہ تو جوتی ہے اور نہ رہتی ہے ارٹ کو اردو میں کہتے ہیں رہٹ رہٹ آئے آئے, آئے مسلم مطلب صحیح سلامتیں لاشیں تفیہ رنگ مخالف نہیں ہے اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے بالکل ہی پیلی تکزیان جی تبیل ہاں کہنے لگا اب آپ نے صحیح بتایا حضرت نے پہلے صحیح بتایا ان کا دماغ خراب ہے فضبہ انہوں نے ضبط کی وما کا یا اور نہ تھے کہ واقعی زبہ کر لیتے کیا پوچھ پوچھ پوچھ پوچھ کے پتہ چلا کہ بار پوچھ, پوچھ پوچھ پوچھ سوال در سوال سوال در سوال, سوال یہ بھی زلط و عذاب کا باعث ہے بس جیسا کہا گیا آنکھیں بند کر کے جاؤ سورہ تغابن پڑھو اکتالیس مرتبہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا جی میں پڑھوں یا تیری بیوی پڑھے تو میں کہتا ہوں تمہاری ماں بھی پڑھے تو کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھے میں نے کہا نہیں لیٹ کر ایک ٹانگو پر بند ایک نیچے کر ہاں کیا کریں یہ بوت ختم نہیں ہو رہے سازشی قسم کے لوگ آپ اس کو کہیں بکرا کاٹے جی کتنے کہو ہمارے سے کیا واسطے ہوئے تیری توفیق ہزار کی ہے دس ہزار تو آپ کے اوپر ہے ہمارا کام تو مسئلہ رہا ہے اتنی احتیاط بھی مناسب نہیں ہے جو بے احتیاطی کا سبب ہو فض بہ ہا وا کا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ خربوز یا تربوز کاٹتے ہوئے یہ پڑھ لیا جائے تو میٹھا ہوتا ہے یقین کر لو میں خربوز کاٹتا رہا اور وہ ایسے ہی تھے ایک عوام میرے ساتھ بیٹھا تھا کہا مولانا اشرف علی والا کلمہ پڑھو فض بہ ہاوام کا دویا اس کے بعد تو کٹا کٹہر شیرین بالکل شہد وبیر کی طرح بیٹھا لگا اللہ نے کلمات میں ایسے اثرات رکھے ہیں ویز قتل تم نفسن فتارا یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک جان کو پتلگے ڈالنے ایک دوسرے پر اس میں درایت رہو دفاعیت ہو دار آر بائی و فالا ایک دوسرے پر ڈال یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک انسان کو پسلک پڑے ایک دوسرے پر ڈالنا واللہ مخر ما کن تم تک تم اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے فقل نگ ربو ہم نے کہا مارو اس کو اس کے جسم سے گائے جو ہوئی گائے کیسے ملی کا یتیموں کے پاس ملی ان کے غریب باپ مر رہے تھے دعا کی خدا ہے یہ ایک ہی بچڑا ہے یا بچڑی ہے یہ بچے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہو تو ان کے کام آئے وہ گائے اتنی مہنگی اتنی مہنگی کہ فیصلہ اس پر ہوا کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو تب دیں گے گا ٹھیک ہے ساری قوم مل کر سونا دے دیا یتیموں کا کام اللہ نے ان سے نکالا اور گائے ضبع کر کے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا ٹوڑے ٹونے ٹوٹکے کے طور پر ٹونے ٹوٹکے کے طور پہ وہ زندگی وہ مردہ اور اس نے کہا قتلنی بنو امی مجھے چچزاد بھائیوں نے مارا ہے کزال کا یو اللہ الموتا اسی طرح زندہ فرماتے اللہ مردوں کو و یوری کم ہی اور وہ دکھاتا ہے تم کو نشانیاں لا اللہ کم تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گائے کے ذبح کرنے کے بعد ان کی مشکل حل ہوئی اسی طرح رب العالمین قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا چونکہ ان لوگوں میں غالباً احیاء الاموات کا نظریہ کمزور تھا تو ان کے سامنے مقتول نے زندہ ہو کر بولا بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے ہیں اس آجز اور فقیر کے نزدیک آیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ مرد دل اور موت کے برابر آئے ہوئے مسائب و شدائد بھی اللہ سب کے اور خیرات سے ٹال لیتا ہے یہ بھی مطلب ہے کزا لیکن اللہ علم وہ یوری کو میاتی ہی اتنا عجیب واقعہ دیکھا گیا اتنا فکر انگیز واقعہ دیکھا گیا چاہیے تھا کہ سب کے سب اچھے ہو جاتے فم مقصد کلوبوں کو بعد زیادے کا پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعہ کے بعد بھی فہی عل ہی پس تمہارے دل مانن پتھر کے ہیں او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں او ہر جگہ تردید کے لیے نہیں ہے تنوی کے لیے بھی ہے تاکید کے لیے بھی ہے اور اب السوت دو کے اشار مشہور ہیں ابو الاسود دو نام سنا ہے نا نہوے کے بانی کہلاتے حضرتی عمر و حضرت علی کے شاگر اور اس کے وہ مشہور اشعار ہیں یقول من علیہ شیر ما تنسا علی بنو کشیر کے رزیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی کی محبت سے باز نہیں یاد بنو من نبی و اکربو ہو احب النا سے کلمی پیغمبر کے ججزاد بھائی اور محبوب دوست نے مجھے بھی سب لوگوں میں پسند ہے فہ بوشتن اوسے بہ ولمخت انکان غیا اگر میری محبت سچی ہو تو میں کامیاب ہوں اور اگر میری محبت غلط بھی ہو تو اتنی بےدینی تو نہیں ہے علی آخر صحابی محبت کے لائق ہے یہ اس کے مشہور اشعار الکتاب میں سے بوئے نے لکھے ابو السد دو کے جو بانی و مؤسس موسس کے کہلاتے ہیں اس نے کہا ہے احب محمدن حبن ہو بن شدیدہ اوحب محمدن حبن بن شدیدہ وہ او ابا سن علیہ <عَلِيَا> کہ مجھے محبت سے اور حضرت علی سے بڑی محبت ہے او علیہ تو جب ان سے کہا شکتا شک کرتے ہو علی کی محبت میں او شیعہ تو اس نے کہا لا او اشت دو تم نے قرآن نہیں پڑھا کو من کوم کا پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد سل ہوئے جا رہے تھے پس یہ پتھر کی طرح ہے او شد و کسوا یا اس سے بھی زیادہ ساخت تو یہ تردید نہیں ہے یہ ترقی ہے ہمارے یہاں بھی جب تشبیح دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے دل میں اب طاقت کہاں خون بافشانی کرے دل میں اب طاقت کہاں خون بافشانی کرے वर नम वो जहर है पत्थर को जो पानी करे पश्चो में भी कहते हैं वे दास के न दसीन काण दसहरा दे दास के न दसीन काण दसहरा दे औ पर जख्मी जण गे जिदे उन दड़ दे दो وہ ان من لارا اور بے شک باز پتھر بھی لما یا تفتر انہار جاری ہو جاتی ہے اس سے نہرے یہ <تصفيق> جو کنو کھوتے ہیں نا تو اس کے نیچے پھر پتھر جب آ جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ تب ادب چشمہ نکلنے والا ہے وہ ان منہا اور بے شک پتھروں میں سے باز ایسے ہیں لما یا شکو کہ پھٹ پڑتے ہیں اخرج من علما پر اس سے بھی پانی وہ ان منہاں اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے لما یہ بے خشیت اللہ کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے شیخ الحین مورنم محمود الحسن تفسیر میں لکھتے ہیں بعض علماء کی نہر جاری ہے بعضوں کا فیض جل رہا ہے بعض اللہ سے ڈرتے کر سیدھا تپیدائے دے عمل لاؤ بے گا اور نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو افت مئو نہیں ہوں تم تم کرتے ہو کہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے وقد کا نفری قم مروئن میں کلام اللہ جو سنتا تھا خدائی کلام سم میوہر رفو پھر اس کو بدلتے تھے ممبا دماغ کلو سمجھنے کے بعد وہ اور وہ جانتے تھے کہ کلام کا مدعا کیا ہے وہ ذالک الین اور جب یہ ملنے لگتے ایمان والوں سے کالو امن نہ کہتے ہم ایمان لائے ویسا خلا باندھوں ملا اور جب تنہائی میں ہوتے باز باز کے کالو کہتے تو حد کیوں نہ بتاتے ہو مسلمانوں بما فتح تھا حل کو وہ جو کھول دیا اللہ نے تمہارے لیے کیوں کہتے ہو کہ اس پیغمبر کی ناک اس کی علامات اس کی اشارات ہماری کتاب میں لو ہاتھ جو ان درب تاکہ جھگڑ لئیے تمہارے ساتھ اس ذریعے سے رب کے حضور یہ تو ہمیں سمجھاتے تھے کہ نبی آر زمان آنے والا ہے اور ان کی یہ یہ یہ نشانیاں ہوگی افلاتا کھلونا یا کھلے رکھتے اللہ فرماتے کیا کمکل ہے ایک دوسرے کو سمجھانا کہ حق نہ بتانا اس سے کوئی حق دبتا ہے اب اللہ اتنا نہیں جانتے ان اللہ حیاما سرا بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ ہی چھپاتے ہیں اور جو یہ ہی دکھاتے ہیں وہ من ان میں بعض بے پڑے ہیں ان پڑھ ام جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہے ایسے ہی ام می یون سبل ام اے لائق اور ان میں بعض صرف ان پڑھ ہیں لایا لمن جو جانتے تک نہیں لکھنا پڑھنا اللہ امانی مگر ان کی نیری خواہشات ہے ابن عباس کہتے اللہ کا اور یہ نہیں چلاتے ہیں مگر میرا گمان یعنی اٹکل امی ہمارے پیغمبر کا بھی لقب ہے امی لقبو ماہ عرب مرکزی ایمان ہر علم عملہ کے مداری و مدیری کیونکہ مخلوق میں پڑھنا کمال ہے نہ پڑھنا ایب ہے لیکن پیغمبر کی ذات ستو صفات سید الخلائق کے لیے پڑھنا ایب ہے بغیر پڑھے آپ کو اللہ نے وہی سے گویا کر دیا ولا تفت بے امین کا آپ لکھ تک نہیں سکتے عزل لرتا بل ورنہ باطل پروش لوگ اور شک میں پڑھ جاتے ہیں یہ تو پہلے کے بہترین لکھے پڑھے تو نگار من کے بمکتب نہ رفت خط نہ نوش وہ محبوب دو عالم جو نہ کبھی پڑھے نہ لکھے بیکر مزے او سد ہزار شد ان کے اشارے سے بخاری ابو حنیفہ شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ شانشا او یوسف بن نوری عالم کہلائے یتی میں کہنا کر درآ درست کتب خانے چند ملت بس وہ من ہوم امیو بے میں پڑے لایا لبون الب جانتے نہیں کتاب اللہ معنی مگر خواہشات رکھتے ہیں وہ نمر گمان کرنے والے فوائد اللہ جی نے ایک تو بون الس تباہی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے سمے قولو نہ کہتے ہیں یہ بھی خدا کے دین کا حصہ ہے لشترو بھی کے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی یعنی دنیا فوائل الحم اماں کا تبت عیدی بس ان کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ یعنی دین کے خلاف غلط کتاب غلط رسالہ غلط مسئلہ لکھنے والے فوائل الحم اماں کا تبت عیدی فوائل الحم اماں اور تباہی ان کے لیے جو اس طرح کماتے ہیں حق کا مقابلہ اور حق مسئلے کے خلاف لکھنا خالص رشوت سے لالچ سے شرارت کے لیے ہوتا ہے وکالو اور یہ کہتے ہیں لنت مسن رویہ مم ہر ہرگز چھو نہیں سکے گی ہم کو آم مگر چند دل جو ہمارے بڑوں نے گوسہ اللہ پرستی کی اور وہ صرف سات دنے تو ہفتے کے تو سات دن ہی ہوتے آٹھ نہیں ہوتے کل اتبز تم اند اللہ آہدار فرمائیے لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد کہ تم شرک کرو اور کچھ نہیں ہوگا جیسے بی جے پی کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا کیوں مسلمان قتل کر سکتا ہے شراب پی سکتا ہے کفر کر سکتا ہے شرک کیوں تم تو کر ہی ہوئے ہو اپنے حوب پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ فرمائیا کیا لے چکے ہو اللہ سے عہد و پیمان فلح و خلف اللہ و عہدا بس خلاف نہیں کرے گا اللہ عہد و پیمان کا ہم تکول نا اللہ مالا تالمون یا بولتے واللہ اللہ پر جو تم جانتے نہیں بلا ہاں من کا سب سیا جس نے کمایا گناہ گنا تو خطی اتو اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے گناہوں نے گھیر لیا شاد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں انہیں توبے کی توفیق ہی نہیں ہوئی فلاں کو گناہ نے گھیر لیا یعنی توبہ ہی نہیں کر رہا ہے اور توبہ تین چیزوں کا نام ہے غزالی احیاء میں لکھتے ہیں فوراً چھوڑنا گزرے پر شرمندہ ہونا آئندہ نہ کرنے کا آگ کرنا کا یہ لوگ واقعی جہنمی ہیں ہم فی خالدون اور یہ جہنم میں بیشہ رہیں گے ولدینہ منو واملس والے ہاتھ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے الاقا صابل جن یہ جنت والے ہیں ہم یا خالدون اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے وقال تمسنم نارو اللہ عِندَ اللَّهِ الخص تو يُخْلِفَ اللہ آدم أَمْ اخلی فلّ آہدہ ہم تقولا تالمو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 هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا قَلِيلًا مسلط تم علیلم قرآن کریم جسے اللہ نے جن اور انس کی ہدایت کے لیے رہتی دنیا کا ساز و سامان بھیجا ہے جس کا موضوع دعوت اللہ ہے اور جو اللہ کی توحید العبادت المخلصہ کا اثبات کرتا ہے اور شرک کے تمام انواع کا رد کرتا ہے عقلی نقلی وہی الزامی دلائل سے پیش آتا ہے قرآن کریم جو فخر المرسلین خاتم لمبیا امام ا لولیا اول مدقین سید الشفہ یومدین پر تئس سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے جس کی چھیاسی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور پپی سورف بادماں جرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا ماہو المدین تل المنورہ وہ نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی صورتوں میں پانچ مرحلے رہتے ہیں اور یہ آسانی اور فہم کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں اول داوا پھر میزن دلائل پھر خلاصہ پھر ما سبق کے ساتھ ربط اور پھر امتیاز پہلی صورت جو ترتیب میں ہے جو نزول میں پانچ نمبر پرے فاتحہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت کے تعارف میں ہے اللہ تعالیٰ کی علوحیت اسماع اشرح کے ساتھ ہے پانچ مظہرن ہے اور پانچ مضمرن ہے فرق ثلاثہ کے بیان میں ہے ایک جماعت پسندیدہ ہے انامتا نئی یہ سرات مستقیم کے لوگ ہیں عبادت مخلصہ والے ہیں اور خاص اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں اور دوسری اور تیسری جماعتہ پسندیدہ ہے مبتوبین اور تو سورہ بقرہ مسائل سمانیہ میں ہے ابتدائی سو آیات توحید پر مشتمل ہے اور اس زمن میں تصدیق بالکتاب اور تہذیب الاخلاق بھی تاکہ معاہد باکردار دوسرا مرحلہ جو غلم جم رسول من لائے مس کل ماما ہوں نب ظفری کم من الخط بختا بل ورا ذور کا ان لا و تبل شیا تین والا ملک سلیمان سے شروع ہے اور لے البران برانت ولو جو حکم تک ہے اس کو رسالت کا مرحلہ کہتے ہیں اور رسالت پر جو واردش و تھے ان کے جوابات دیے ہیں ایک شبہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہا درو گو کیسی بات کی ہے نہ برض کتاب اللہ وراضور تم نے کتاب پیچھے پھینک کی کتاب بھری پڑی ہے پیغمبر کی تصدیق سے کہنا پھر انشکال کیا کہ یہ تو جادوگروں کا ساتھی ہے داؤد سلیمان جادوگر تھے جواب جادو کا اتحام ان پر شیاتی نے لگایا وہ اللہ کے منقط پیغمبر تھے وہ ماں کفرس و لمانو وہ لاکن شیاتی نفرو اور تفصیل فرمائی اس میں پریش کالتا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں محوم الفاظ بولتا ہے کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ جواب مہوم الفاظ تو منع ہے یا من اللہ تقول لا رائے وقول و نظرنا وہم کا لفظ نہ کہو مبہم لفظ صاف ستھرا لفظ کہو یہ تو قرآن کی تعلیم آئی ہے پھر اشکار ہوا رسالت پر کبھی ایک آیت کہتے نازل ہو گئی پھر کہتے منسوخ ہو گئی جواب یہ میرا نہیں حکمت الہی کا وصلہ ہے مان ان سن آیت او نن سہا نہ او مسلحا الم تعلم ان لا کل قدیر بار سوالات کے جوابات نہیں دیتے ہیں ہم تری دورس کم کماسوئی لئی مل سامن قبل غلط سوالات کے جوابات کیوں دیے پھر کہتے ہیں کہ یہود اور نسوارہ ان کے قائل نہیں ہیں حالانکہ وہ اہلی کتاب جواب وہ درو گوئی سے کام لیتے ہیں اور ورنہ ان کے ہاں دلائل سے صاف ستھرا مضمون اب کے نعود اور تشریف آوری پر مشتمل ہے پھر کہنے لگے اشکال کیا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں مسجد حرام سے نکالے گئے مکہ سے باہر کر دیے جواب امن ازلم مِنْ منا مساجد اللہ مَا كَانَ لَهُمْ حس يَدْخُلُوهَا إِلَّا الا نہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا نہ وَلَهُمْ فِي فلا کر یہ تو ظالم اور کافروں کی تمیز اور تہذیب کے خلاف ایک فعل ہے اللہ جلدی ان کو اس کی سزا دے گا پہلے کہا تھا بیت المقدس کی طرف پڑھو پھر کہنے لگا کعبہ کی طرف پڑھو جواب ول مشرق و دونوں خدا کے حکم ہے مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی اے نما تو وجاللہ ہند اللہ حوال سے نالیم اور پھر ایک اشکال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے فوری تین جوابات اشکال یہ کیا ہے یہ کیا واقعی خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ازیر کو بیٹا بنایا مسیح کو بیٹا بنایا ملائک کو بیٹیاں بنایا جواب وقال التخل اللہ ہو یہ کوئی کہنے کی بات صبح نہ ایک جواب فوری فوری چٹ پٹ مسئلہ بہت نازک تھا اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو نی عت مل دت نفر زند آحت ان لے سک مسلی سمت ان لے سک پتلی نہ پہلا جواب بل مافِ سماواتے والد تو اس لیے ہوتے کہ کام کرے اللہ کے تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے کل اللہ سب اس کے گردن نے ہے یہ تین جواب فوری دے دیے آگے تفصیلی جواب شروع کر لیے اسی طرح اشکالات اور ان کے جوابات ہے ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے خلاف درو کا ذب ابراہیم علیہ السلام نے کی این دعا کے مزدا آپ تشریف لائے رب بنا وبا منو آپ نے ملت ابراہیمی چھوڑا جواب رگوبراہیمن یہ تو بے وقوف کو کام ہے گذشتہ نے ہمیں یہ تو نسرانیت پر رہنے کا کہا غلط ان اللہ الدین اللہ یا بنی انسال کمدین فلا تم تم نم مسلم ہم کن تم شہدا از حدر یا بل موت از کالری بنی ماتون کالو نہ بدھ الح الحا بائے کا إِلَحَ بَائِ پورا سلسلہ بیان <فرمائے> ہر دین کا ایک نشان ہے اس دین و پیغمبر کا کیا نشان ہے جواب سبغ اللہ وہ وغدانیت خدا کا نشان ومن اخسن من سبغا ونحن بدون و من اخسرائے نہ اخلاق سے عبادت سب سے بڑا نشان اور پھر تحویلی کعبہ میں تفصیل پھر یہ کہ لوگوں کو لے آتے میدان میں اور قتل کروا کے کہتے شہید جواب لا من تقول تلوی سبھی لفواز بلاحیاؤں بلا کلور صفا اور بروا دو پہاڑیاں تھی جن کے درمیان میں بنو مشلل بت رکھے تھے یہ بات طواف کرتا ہے جواب ان صفا والبروت من انفا و بدھ تو تم تمہارے آپا و اجداد نہ نے رکھے تھے اصلاً تو صفح اور مروا خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں حج ہو یا ابرا ہو یہاں صحیح کرنا ضروری ہے یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ ہے لیکن اہل کتاب چور خائن لوگ چھپاتے ہیں ان الگ تم منزل منل بیندا جمبا جما بینا سفل کتاب بلائے وہی اللہ اخیر تک جب یہ مضمون اگلے رکو پر جا کر مکمل ہوا تو جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ شروع ہوا اور مجاہد کیا ابتدائی مرحلہ تربیت کے دس اوساف پانچ اعتقادی اور پانچ عملی بیان فرمائے اور درمیان میں فروئی احکام آ گئے طلاق نکاح قسم ایلا تفصیلات اس کی آ گئی جب یہ مسئلہ پورا ہوا تو انفاق شروع ہوا جب وہ مکمل ہونے لگا تو تنظیم و آداب پیش آئے سورت بنیادی طور پر رد یہود میں ہے تین خطابات ہیں یا بنی اسرائیل نیام مجملہ یا بنی اسرائیل نیام مفصلہ یا بنی اسرائیل نعم مدللہ مدللہ تدلیل کے ساتھ تاریخ کعبہ دعائے ابراہیم ان کا پورا شجر نصب بیان فرمائے لا لہ اور تین کتابیں یہود کو دی گئی تھی توریت زبور انجیل تین دفع ان پر وبا من اللہ ایک وبا بزبن اللہ غذب دو تین لانت ہے تین غزب ان پر پٹکار برسائے گئے اور تاریخ اور ان کی عادتیں بیان فرمائی گئی صورت کے اخیر میں موضوع کا یاد کیا گیا لاہ اماف سماوات و ما فلا سب کچھ آسمان و زمین خدا کے لوگ کہاں سے آئے کہاں رہیں گے اور مسلمانوں کو کہا کہ جنہیں تم نے مخدوبین و دالین تمہیں کھلوایا گیا ان کے خلاف خدا سے مدد مانگو فن سرنا للخو ملکھا مخدوبین اور دالیل یہود نسوارا جن کا زم فاتحہ میں تھا ان میں سے مغدوبین کی تفصیل بقر میں کر دی گئی دال یعنی نسوارا ان کے زم پر عال امراق مشتمل ہے مسیحیت موجودہ چھ شبہات پر موقوف ہے وہ چھ کے چھ شبہات نقل کر کے عال عمران کی ابتدائی ستاسی آیات میں ان کے جوابات دیے گئے جو میں عرض کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تینتیس سال گزارے ان کی ابدیت پر تینتیس نکات ارشاد فرمائے اور یہود نسوانہ کے اہل علم جو رائے راس سے ہٹ چکے تھے خیاانت اور تلبیس کے مرتکب تھے خدمان حل کرتے تھے ان کی پچیس خباستیں بیان کی دی خباء دیارا پچیس اور جس مجاہد کی تربیت دس اوساف سے کی تھی بقرہ میں پانچ اعتقادی اور پانچ عملی اس کو بالفیل جہاد میں میدان میں اتارا تو ابتدائی جنگ لڑوایا اور دکھایا کہ کامیاب ہے تربیت اعلی درجے کی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں غزوی تفصیلات صورت مکمل ہو گئی تو نسا شروع ہوئی یہ انہم علیہم ہم کی تفصیل ہے منام علیہم انعام یافتگان کا بیان اور صورت منقسم ہے تین مرحلوں میں پہلا مرحلہ وہ ستاون آیات ہے اور اس میں سولہ مسائل ہے دوسرے مرحلہ وہ پچہتر آیات ہے اور ان میں صرف آٹھ مسائل ہے جن کے لیے حاکم و حکومت کی ضرورت ہے اور اخیر میں لوگوں کی جسم ہے پہچان تو نو یہ استاد ہے یہ باپ ہے یہ عالم ہے یہ عام آدمی ہے نہیں پہچانو گے تو افسوس کرو گے کہ میرے پاس استاذہ ہے وہ ادب نہیں کیا اور نہیں پہچانو گے تو ایک عام آدمی کی عزت کرو گے اور بہت زیادہ سر پہ چڑا لوگے گے اس کو نقصان پہنچے گا تمہیں بھی شرمندگی ہوگی جب یہ مکمل ہوا تو معدہ شروع ہوا اور وہ حل و حرمت کے بیان میں ہے یہود نسوارا کیوں بے دین ہو گئے تھے حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے تھے اور اس سلسلے میں بیالیس کے قریب خطابات ہیں اور قاعدے ہیں حلال و حرام کے جب ہند حرمت کا بیان مکمل ہو گیا تو تبلیغ کے آداب بیان فرمائیں کہ مبلغ مضبوط آدمی ہو مبلغ تبلیغ کا مقصد سمجھے مبلغ حالات کا خیال رکھے مبلغ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے مبلغ ہمیشہ تبلیغ میں مگن رہے اور انعام میں آداب تبلیغ ہے اہم مسئلہ تو ہی دہداوتی علبادت المخلا جل اللہ یہ تب بیان ہوگا جب اس کی تبلیغ ہو یہ تبلیغ علماء علم اور دلائر سے کریں گے مناظرین قوت برہان سے کریں گے مبینین صفائی اور فصاحت بیان سے کریں گے تبلیغی بھائی بسترلے کی کریں گے مسجدوں میں جا کے قیام کرتے ہیں غریب اور بڑی تکلیفیں و مشقت سہتے ہیں میں کہتا ہوں تبلیری ہو آؤںلوم میں سوریا نام سنو ذرا کہ پیغمبر کی عمر تریاسٹھ سال ہے صحیح نقول کے مطابق تو تریاسٹھ مقام پر عمر ہے کل کل کل کل کل, کل تئیس سال وہی آئیے اور تئیس مرتبہ ہے کالو کالو یہ ہمیشہ اعتراض کریں گے لڑنے آئیں گے جگڑیں گے آپ گھبرائے نہیں اگر کے بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اللہ امام احمد ابن حنبل جب دعا کرتے تھے تو دعا شروع کر کے کہتے رب بھی وہ یہاں کا جو بدنام ڈاکو تھا اس کی بھی منفرد فرمان ہے اور اس کو بھی جنت نصیب فرمائے اس کی غلطی ہم آپ بیٹے نے کہا صالح رہے لوگ دعا میں خیر کے لوگوں کو ذکر کرتے ہیں آپ اشرا کو ذکر کرتے ہیں بیٹے کو دیکھ کر اے بیٹے آپ نہیں سمجھے مقصم کی طرف سے میرے ہاتھ پیر بندے تھے اور بغداد کے چوک پر کوڑے لگ رہے تھے مسئلہ خلق قرآن میں اور یہ ڈاکو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی اور مجھے دیکھا امام صاحب مت گھبرا ہے آپ تو حق مسئلے دین بھر پائے میں مجھے دیکھو یہ پولیس مجھے گرفتار کر چکی ہے جیسے ہی چھوڑے گی اس سے بڑی ڈکیتی کروں گا جو پہلے کر چکا ہوں ان کی کمر توڑ دوں گا حضرت فرماتے ہیں اس کی باتوں سے مجھ میں جان آئی میری ہمت بڑی یہ ان کی توازو تھی امام احمد کی اور اس کمزور آدمی کی یہ قوت والی بات حضرت کو پسند آئی اور کہتے ہیں کہ متسم کی طرف سے حضرت کو جو سزا ہوتی تھی تو آخری دن اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے دلات کو حکم دیا تھا کہ آپ جب انہیں پیٹتے ہیں نا تو کوئی کوڑا ایسا لگائے کہ ان کا اظہار بن ٹوٹ جائے سب کے سامنے جب شلوار گر جائے تو رسوا ہو جائے چنانچہ سنانچی نے ایک دو کوڑے ایسے لگائے تو اظار بند ٹوٹ گیا لیکن ٹوٹنے کے ساتھ ہی امام احمد نے آسمان کی طرف ایسا دیکھا <coughs> تو دنیا حیران رہ گئی کے بجائے نیچے کے ازار بند ایک چار انکش اوپر ہو گیا شلوار اوپر چڑی چڑھ گئی آج تو بندے ہوئے تھے ایسے سارے مجمے پر اور طرح سرو اور جس وقت امام احمد نے اوپر دیکھا تو کہا یا کریم و یا رحیم و یا ودود یا فعال لما لری ان گنت تالم انی الحقل مبیر فلا تو تکنی بے نئے باد یا ربرا ربین و یار ہمراہ اور کہتے ہیں تکلیف کے وقت جو یہ کلمات پڑے گا اللہ اسے فوراً عزت بچائے گا بس یہ آخری دن تھا تکلیفیں ختم ہو گئی بادشاہ کی بادشاہت لوٹ گئی اس کو قسم قسم کی سزائیں شروع ہو گئی خاک سارا نے جہارا بہ کارت منے تو تیتانی کی دری گرد سواری باشد اورنگ نیم چخلا س گر کر شیخ بابا لو رحم او اور پتکن کے پاڑو کوم دے چم کاڑ خا مار لو اجدال آج <coughs> خان نے دکن میں جا کے رونا رویا تھا کہ کاکا سی والے رحمت ناراض ہے انہوں نے بد دعا دی ہے اس لیے اورنگزیب خارجر ہو گیا مجھے کہاں پکڑ سکتا تھا او شم اور شیخ بابا لو نو پا دکل کار پکڑ کے پاڑ کوم دے چم دم کار پڑ لے تو ماروہ مار یہ اشار جب صبح سرحد پہنچے ان کے لوگ کاکا سے بڑے رحمت کی خدمت میں گئے حضرت صاحب نے کہا میں نے معاف کیا اے وقت بولا شریک خدا خوشحال خان پر رحم کرو اس کو نجات دے اور رنگزیب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ تم نے خوشحال کو گرفتار نہیں کیا ہے اٹک سے لے کے کاشغر و کابل تک پورا ملک چھوڑنے کے لئے تیار ہوئے اور یہ تیری عقل بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ خوشحال کو رہا کرو پانچ سو گھوڑے دے دو سو فوجی دے دو ساتھ رہیں گے سونے اور چاندی کے ہورجین بان کے دے دو اور صبح سرحد و کابل تک اس کا ماصول اس کے حوالے کا حوسلہ ہو گئی اللہ اللہ آداب تبلیغ تبلیغیان اس لیے جہاں کہیں آہل حق علماء دیکھتے ہیں بزرگانی دین دیکھتے ہیں ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں دعائیں دیتے اور تقدیریں بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے اولیا ہست قدرت از اللہ تیر جستا باز گرتا نذرات اللہ تعالیٰ جب بندے پر احسان فرمائے اور اس کی دعا قبول فرمائے تو قبولیت کس شان کی ہوتی ہے جو تیر کمان سے نکلا ہو جو گولی راشن کوف سے چل چکی ہو وہ واپس ہو جائے گی اس قدر اللہ قادر ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت ہے تو انعام آتا تبلیغ میں ہیں تبلیغ کے آدام جاننا بہت ضروری ہے اس لیے حدیث میں ہے کہ جس نے انعام اخلاص سے پڑی اللہ اس کی مغفرت ضرور کرے مشکل کام ہے بہت زیادہ تو آرام میں تسلی ہے سات پیغمبروں کے واقعات سے آدم نوہ لو شعیب اوسا ہارود تمام بڑے سالے اور ہود بڑے پیغمبروں کے واقعات تسلی دی کہ ان کے راستے بھی ناکارہ قوم روکتے تھے میں نے ان کی مدد کی تھی وہ پیغمبر تسلی رکھے آپ کی بھی مدد ہوگی تو پیغمبر اسلام اور امت کی تسلی اور تشفی یا تبلیغ دین کرنے والوں کی تسلی اور تشفی کے بیان پر مشتمل صورت سورہ آراف ہے ایک وقت آ جائے گا اللہ کمزوروں کو طاقت دے دے گا اور یہ ایک بار پھر خدائی قدرت و نصرت سے ناکارہ لوگوں کی پٹائی کریں گے تو تیاری جہاد میں انفال آئی اور تقسیم غلائم کے آپس میں لڑے نہیں تو مشرقین اور بے دین لوگوں سے برعک بھی مناسب ہے من اللہ و رسوری سورہ توبہ ستت تر منافقین کے بیان کیے تو وہ مشہور مسئلہ جس پر اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار ابیا بھیجے قرآن نازل ہوا حضرت محمد مبوض ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو چار کتابیں آئی سو سعیف اور چار بڑی کتابیں اور وہ ہے اللہ تعالی ہی نف و کا مالک ہے اختیارات سوائے خدا کے کسی کے نہیں ہے اس مسئلے پر صورت یونس صورت ہود سورت یوسف متفر رہے ہیں تین شبے ان کو ہوئے ہیں مشرقین کو شرک میں تین شبہ ہوئے پہلے شبہ یہ ہے کہ شاید یہ پاکان یہ بزرگانی دین یہ کرامات والے ہمیں ہمیںا شا سور یونس آیت نمبر اٹھارہ اللہ نے اس کی تفصیل کی نو بیٹے کو نہ بچا سکا یونس ناکارا قوم سے جان نہیں چھوڑا سکتے تھے اور موسا ہارون دے کو فروغ سے کیسے تنگ تھے اور کیسے پریشان تھے وہ بد دعائیں دے رہے تھے کون کسی کو چھڑا سکتا ہے سوائے اللہ کے اور یہ نہیں حضرت ہود کو دیکھو سالح کو دیکھو ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو نہ پہچان سکے وہ ملائک تھے انہوں نے بچڑا ضبر کیا یعنی امبیا صرف متصرف نہیں ریب دان بھی نہیں ہے یہی حال لوت علیہ السلام کا ہے انہوں نے خوبصورت لڑکے سمجھ کر گھبراہٹ آ گئی ہے لو انلی بے گم قوتن او آوی الا رق دن ہم اس علیہ السلام و ہارون کی پریشانی ہے اور پیغمبر غیب کا علم صرف خدا کو ہے تو غیب کا علم اگر ہوتا تو وہ انبیاء بنی اسرائیل کے سرخیل ابو امبیائی بنی سے یعقوب علیہ السلام یوسف کے نان کے کنویں میں تھا اور وہ رو, رو رہے تھے یوسف کو برادران ڈال رہے تھے خواب بھی آ چکا تھا پھر بھی سپورٹ کر جائے زہر ٹالنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں یہ سف کافلا میں دکھ رہا تھا عزیز مصر کے گھر میں کمروں میں بند کیا جا رہا تھا اور مصر کی جیل کاٹ رہا تھا وہ رو ہمیں نل ہو دے رہے جب اتنے بڑے پیغمبر کو غفتانی نہیں ہے تو اور کسی کو کیا ہوگی نہ بیٹے سے تکلیف دور کر سکے نہ قریب اور دور کا علم غیب جان سکے نہ ہی علیہ سلام کے اخبار سے واقف ہو سکے علم گئے بی کس نی دانت بج پر وردگا ہر کیوں کی او کو می میدانم ازوبا ورمدار مصطفی ہرگز گرد نہ گفت تا نہ گفت جبرائی جبرائی لش ہم نہ گفت تا نہ کردگار کردار مل مسول انہا بالو میں نے سائل کا ترجمہ کیا ہے اللہ جب سورج گیوسف مکمل ہوئی تو قیامت کا بیان رات میں بھی ہے ابراہیم میں بھی ہے اور ہجر میں بھی ہجر میں وہ چار وہ چار وجوہات ہیں جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہوتا ہے کفر بلایات تقزیب بلایات حیات بلایات اور پاکان زمانہ کو ایزا پہنچانا یہ چار امور ہے جن کا مستحق مستحق مرتکب مستحق کے عذاب ہے تو نہل شروع ہو گئی بائیس رخوں پر مشتمل اور اس میں اللہ کی وحدانیت ایمان بلا رسالت حق کا کے شبات کا رد اور توحید بیان کرنے کے طریقے سلی کے بیان فرمائے تو بنی اسرائیل شروع ہو گئی کرامت مع جزاد کے بیان پر کرامت ولی کا اور معجزہ پیغمبر کا حق ہے لیکن اس سے وہ اولیاء و نبی بنے نہ کہ علاق مشکل خوشحجت روا بنے کاف شروع ہو گئی اور وہ معاہدین کی جماعت جو بارگاہ الہی میں مستقیم تھے اور تک یا بادشاہ کے دربار میں بھی کہا ہاں قومنا یہ جو ہماری قوم ہے اور شیر کر رہے ہیں یہ تو کے خلاف ہے اگر ہم ان جیسی باتیں کرے تو اس وقت بڑے گمراہ اور بے دین ہوں گے کز قوموں فکالو رب نا رب سماوا لن دو مند لا لقد کلنا دن شوتا ارشاد فرمایا کہ اولیاء تب بنتے ہیں جب توحید کے معراج پر ہو جیسے انبیاء اور مرسرین مسئلے توحید کے لیے آئے اسی طرح اولیاء کرام بھی مسئلے توحید میں اخلاص کی وجہ سے مقام ولایت ولایا کرامات تک پہنچ چکے ہیں مبتدین اہل زیغ و دلال کا ولایت و کرامت سے دور کبھی واسطہ نہیں تو حاصل کلام کہیے کہ دیکھو کہاں ہیں لیکن غیر نہیں ایک ساتھی کو کہہ رہے جاؤ کھانا لے آؤ اولت الگ پف آرام سے بات کرو شہر میں ولاشہ نبی کو محدا پتہ نہ چلے نا پتہ چل گیا پکڑے گئے تو پتہ نہ چلے ہو چلا شہر میں تین سو نو سال گزرے ہیں یہ سمجھتے ہم کل کے سوئے ہوئے آج جاتے ہیں ولی کو یہاں کا پتہ نہیں سارے جان کو کیا پتہ چلے گا اور پھر موسا کو خضر کا پتہ نہیں صرف اس جملے سے کیا نا میرا علم میں رہم زیادہ ہے اللہ نے کہا نا دیکھ کے ہو خضر کو بلیا بن ملکہ کو دیکھ کے ہو سورت کا حاصل اور خلق اختتام تمام انبیاء رسول بشر انسان ہوتے اور پورے نمان بشروں میں لوگوں یو ہائی لئی مریم میں وہ بی بی پاک دامن چاہتی نہیں بیٹا زبردستی دیا گیا زکر یا سو سال کھوتے رہے رب بے حبلی منت والی رب بلی ملت ان کا ضروریت سمی ہو دوا نبی اور ولی بھی خدا سے مانگتے جو مانگتے ہیں وہ کسی مانگنے والے کو دے نہیں سکتے تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ حاجت و مشکل کشا صرف رب العزت نہ زندے نہ مردے نہ ولی نہ نبی سورت مریم جب مکمل ہو گئی تو سورت تو شروع ہوئی اور فرمایا غیردان حاجت روا چھوڑو پریشان ہے اردیموسا کا قصہ طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کن مرحلوں سے کن پریشانیوں سے گزرے پھر ان کے گھر رہتے سہتے وہاں ایک کیپتی ان کے ہاتھ سے مرا اور اس کی وجہ سے مصر چھوڑنا پڑا مدین چلے گئے مصر سے روانہ ہوتے وقت ان کو مدین کا پتہ نہیں تھا شعیب علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے مدین میں دو پاک بیویوں کی تھوڑی خدمت کی وہ پیغمبر کی بیٹی بیٹیاں تھی گھر جا کے ابا جان کو بتایا انہوں نے کہا مسافر ہے لے آئے نا آخر کار حضرت نے مناسب سب جا کے ان کو گھر پہ رکھا جائے جوان کو گھر پہ رکھنا آسان نہیں ایک بیٹی سفورا کا نکھا کر آیا اور سے دس سال پورے کر کے مصر کا کچھ اچھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے شعیب پیغام بنے ان کو بھی معلوم نہیں تو غیر دان صرف اللہ ہے نہ موسا کو پتہ نہ شعیب کو بیوی بی کو لے کے روانہ ہو گئے چل پڑے اندھیری رات تھی جاڑوں کا موسم تھا سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مفسرین میں لکھتے ہیں اہلیہ نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے درد ہو رہا ہے اندازہ یہی ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور سخت سردی ہے اس وقت گرماہٹ کی حاجت ہوتی ہے حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں آپ بیٹھے مجھے آگ نظر آ رہی ہے شاید شولہ بھی لے آؤں آپ لوگ گرم ہو جائیں گے اور راستہ بھی بٹک چکے یہ راستہ تو مصر کا نہیں لگ رہا ہے او حجو آنند رے ہوتا ہائے ہائے وہ گئے آگ کے پیچھے وہ آگ بڑھتی چلی گئی دور ہوتی گئی یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے نیچے درخت سے شولے پٹکتے تھے وہ اللہ جل جلالو کی سات و سے فات کے جلوے تھے اور اللہ نے آواز دیے موسا میں آپ کا رب ہوں قریب آئے میری بات سنے فرعون کے پاس چلے وہ ناکارا ہو چکا ہے علیہ السلام پیغامی الہی لے کر مصر روانہ ہو گئے امبیا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا نازک ہوتا ہے لب کشائی کی اجازت نہیں کہ حضرت بیوی اس حالت میں پیر بیٹھی ہے بابوجود سے من آواز نیا مت کے منم آپ کے ہوتے ہوئے میں بات کر سکتا ہوں خدا سب کا ہے پوری رات بی بی صاحبہ نے انتظار کیا اور صبح ہو گئی تو جب صبح ہو گئی تو بیڑ بکریاں جو شعیب علیہ السلام نے بیٹ بیٹی کو دیے تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی نا رات کے اخیر میں بچہ بھی پیدا ہوا اور بڑ بکریاں بھی ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے اور علیہ السلام بھی واپس نہیں آئے کتنی پریشانی آتی کہ دیکھو پاک پیغمبر کی بیٹی مقدس پیغمبر کی اہلیہ جنگل کا وقت رات کی گڑیاں سخت اندھیرے تاریکیاں شعیب کو پتا تھا کہ میری بیٹی کا راستے میں بیٹھا ہوگا کیوں جانے دیتے علیہ السلام کو پتا تھا دس دن بعد روانہ ہو سکتے تھے علم غیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے مخلوق کو غیب دانی ہو ہی نہیں سکتی بی صاحب نے دیکھا کہ سورج نکل آیا رات کا گیا وہ آدمی جب ملے کوئی بھیڑ یا چیتک کھا گیا ہوگا بچے کو گود میں اٹھا کے اور لکڑی ہاتھ میں لے کے بیڑ بکریوں کو ہانکاتی ہوئی واپس آئی شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا موسا کہاں ہے رات کو آگ لینے گیا تھا واپس نہیں آئے شاید کوئی درند کھا گیا آئے ہیں اور موسا علیہ السلام بے پہنچے اور کے ساتھ آگڑا باغڑا اور یہ مشکل ترین تبلیغ یہ مناظر ہے یہ کافر اور جہان کے ایک سرکش کے ساتھ توحید اور رسالت حقہ کی باتیں پیش آئی مسعودی نے مورمبے جو میں لکھا ہے دو آدمیوں نے دنیا کی سیاحت کیے ہیں کہ انہیں بتوتر ہے سات سو پچیس میں اور ایک مسعودی نے یہ مجھے بتوتا تھا ریلا لکھا ہے سفرنامہ اور مسعودی نے مروج جو صاحب و مہازن الجوہر لکھی ہے چار جلدوں میں اس میں لکھا ہے کہ پچاس سال بعد آئے آئے علیہ السلام اسی جگہ سے گزر رہے تھے یہاں وہاں ایک خوبصورت جوان تھا بیٹا تھا علامات دیکھ کے پوچھا کیا نام ہے کہاں موسا کہ آپ کا نام موسا کیوں ہے کہ میرے والد صاحب مدیہ سے بسر جا رہے تھے میری والدہ کو لے کر <laughs> راستہ میں میری والدہ کے لیے آگ لینے گئے واپس نہیں آئے کوئی درند کھا گیا تھا ان کی یاد میں میری والدہ نے اور میرے نانا نے میرا نام موسا رکھا مسالیہ سلام نے پوچھا والدہ زندہ ہے انہیں کہے ایک سال ہوئے فوت ہوئی حضرت نے بڑا افسوس کیا کاش ایک ملاقات ہو جاتی میری وجہ سے بڑی راتوں میں بڑے جنگلوں میں دشتوں میں تاریکیوں میں جھاڑوں میں تکلیفوں میں رہی سہی تھی کچھ معذرت افوا تفا کر لے آئے ہائے تو انبیاء نہ متصرف ہے نہ خود پریشان ہے تو, آها تو آها اللہ اللہ صرف ایک موسا نے سارے سورہ انبیاء نوح کو دیکھو لود کو دیکھو ابراہیم کو دیکھو موسا و ہارون کو دیکھو ایوب کیسے بیمار ہوئے ایونس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا نکریا بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں عیسا اور ان کی والدہ کے میں دیکھے داؤد علیہ السلام و سلمان کے سے امتحانات کے شکار ہوئے اناج ہی امت و انرب گم پیغمبروں کے واقعات کہے عبادت صرف میری کرنا توحید کا مسئلہ ببام کے دہول بیان ہو رہا ہے اب خدا تعالیٰ کی مدد کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے عبادت مخلص کی ضرورت ہے اور وہ عبادت مخلصہ سورہ حج میں بیان ہو رہی ہے <ع> <Osman> بچوں پوتوں کی گندگی سے اور غلط باتوں سے ہاں ہاں غلط بات فلاں دستگیر فلاں غوث اعظم فلاں ایسا فلاں ایسا, فلاں ایسا یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ کہاں سے شیریت کے کس دلیل سے پتہ چلا ہے وٹ تریبو رج سب اللہ اوسان وٹ تریبو قول الزُّور گندگی نہ کھاؤ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز گندا کہتے ہیں خنزید سے اپنی طرف سے کوئی بات کہنا صرف ملائک کو عورتیں نے کہا تھا قرآن نے کہا ان لذیل بلاخرا لو سم الیکسمی یہ بےمان لوگ اپنی طرف سے ڈگری تقسیم کرتے عہدے دیتے کس دلیل سے کہتے ہو کہ فرشتے عورتیں ہیں ہم خلق دل ملائے وہ شاہدون اللہ انمف کے ولد اللہ وہ لکاز جنہوں نے اپنی طرف سے کسی کو دستگیر کسی کو غوث اعظم کسی کو کہتے ہیں زمین و آسما تیری وہ نین اجمری اور کلبئی زور دے دیر دے لوانا دبھوگ دا داد شاہی میرانا یہ نظر پتہ رسول کرو اس قدم ہم ہر بزرگ کا بلکڑو زور دے دیر دے پالوانا دبوگ دا داد شاہی میرانا لانا کولابے اور فضولیات اور حکایات کا و مقلوبہ لا الہ الا اللہ تو مسلمانوں کے اوصاف عشرہ سر مومنون خدف لحل مومنون الدین خاش اور اس کی تفصیل اور دفع ہے فخشا انل معاشرہ سورت انور اعجاز قرآن فرقان یہ شعر و سفر نہیں یہ خالص وحی الہی ہے نمل قرآن کے بیانات کی صحت اور صداقت اصص امتحان آنا ضروری ہے ان قبوط فتح آخر کار اہل حق کی ہوگی صورت روم یہ بیان گزشتہ سولہ اور ہوکما نے بھی کیا ہے لوکمان اللہ کی خالص بادشت ضروری ہے لکھ لا اور آخری لڑائی احساب اور اس میں بارہ قائد ہے سپا و فاتر قیامت کا بیان انبیاء نے یہی کہا یا سین ملائٹ بھی, بھی کہتے ہیں سوا افوات جنات بھی کہتے ہیں سواد سب کہتے ہیں سر زمر اور وہ چار اہم مہم مسائل اللہ تعالی کی توحید کا اس بات ایک ہر طرح کے شرک کی نفی دو وحی کی صداقت اور پیغمبر کے احتجاج چار مسئلے اس پر سات صورت مشتمل ہیں ساتوں کی ابتدا حامیم سے حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم حکاف حامیم صباح یعنی مومن تو ہی تاکہ دپک کر حامیم سجدہ عبادت اللہ کی کرے حامیم شورا مشورہ مسلمان سے کریں حامیم ظہرف دھوکہ مولم سازی نہ کرے حامیم دخان دشمنوں کے دھویں اڑ جائیں گے حامیم جاسیہ ان کی آبادیاں پلٹ جائے گی حامیم احقاف ان کو تس دس نس کر دیا جائے گا ربط فلسما اور سورت محمد جس کا ایک نام سورة ختال بھی ہے جہاد کے مار کے اور مسائل آخرکار فتح اسلام کی ہوگی ان فتح نہ لکفت ہم مبینہ سرح فتح اور فتح کی چار قسمیں لخر لکل عما تقدمن ضم دکھا مخصرت استقامت الگ وہ تم منیا میں تغل ایک اللَّهُ الام وینسرک نصرت آئے گی لیکن افسوس کے اخیر میں آئے گی دیر سے آئے گی چار رقو ہے پہلے رقو میں مغفرت و ہے دوسرے رکو میں اہتمام الام ہے تیسرے رکو میں صبع الگ ہدایہ ہے اور آخری رقوع میں نصرت الہی کا اعلان لقت صد اللہ بالحق، لاتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وامني محلقين الرؤوس ومقصرين لا تخافوا بعد ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا غريبا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فتح البلاد بر مشتمل سوره تو بلا فتح ہو اور اسلح نہ ہو تو فتح نہیں رہے گی تو سورت حجرات آئی اور وہ ہے اصلاح العباد میں اونچی آواز سے باتیں نہ کرو نبی کے سامنے آواز نہ اٹھاؤ اور باہر سے نہ پکارا کرو دور سے آواز نہیں لگاؤ بغیر تحقیق کے بات پر اطمینان نہ کرو پیغمبر کا اتباع کرو ان کو تابع مت بناؤ آپس میں خون ریزیوں جھگڑے نہ کرو ایک دوسرے کا استحصہ نہ اڑاؤ نام نہ بگاڑو توہمتیں نہ لگاؤ بدگمانیاں نہیں کیا کرو سب ایک آدم اور مٹی سے پیدا ہے قبائل اور قومیں تو جان پہچان کے لیے ہیں اصل مسئلہ ایمان کا ہے رسولی سمبل حسین سورت قیامت پر حقاف ریات وہی کے برکات اور وہی کے مبادی سور نجم وہی کا موجودہ کے قبر صورت قمر انعامات چورانگ رحمان نکمت اور لوگوں کی تین قسم اعلیٰ اوسط و ادنا زرحمان حل گ بغوش در عالم کا آلہ دیکھا اوسط کا ادنا لوگوں کے تین طبقے بیان کیے سور واقع اور انفاق اور جہاد کے مسائل مجھا رسوم اور بیدات کا رج حدیث توبہ انفاق اور جہاد کا بیان حدیث اور رسوم اور بیزات کا رد ان کرم میں نلقول و زور سور مجھا اہل کتاب ضرور بخوار ہو جائیں گے کیونکہ وہ کفر پر آمادہ ہے صورت حشر ان کو کبھی اپنے مت سمجھو ممتاح نہ ان کے مقابلے میں جم کے رہو صف دینی مقامات کا تحفظ ضروری ہے سورہ جمعہ ایسا نہ کرنے سے نفاق پیدا ہوتے منافقور اللہ سے مدد مانگنے کے آداب اور طریقے تغابت اور طلاق اور تحرین کے مسائل اور توحید کا مسئلہ گیارہ دل اطلی سے ملک مسئلے کے بیان میں نرمی اور سستی ٹھیک نہیں ہے سورتن و قلم قیامت برہق الحاق کا اور مہارج یہی مسائل حضرت نوح نے بیان کیے نو جنات یہی قرآن سن کر کے متاثر ہوئے تھے اے پیغمبر آپ بھی دو ٹوک تبلیغ کرے مزمل اور مدثر ان میں اہم مسلح قیامت کا اصول قیام نعمتوں کا بیان تہر نکمتوں کا بیان مرسلات وقوع قیامت نبا نازیات ابسا تقویر انحصار جس طرح اپنا حق وصول کرتے ہو دوسروں کو حق بھی وقت پر دو متفقین ابو قیامت اقسام کے ساتھ انشقاق گزشتہ موحدین کی برکات برود اس امت کو تاکید توحید تارق خدا کے تقدس اور ماورا الورا شان کو برقرار رکھو اعلی قیامت کی تیاری کرو بغیر ایمان و توحید کے عمل سود مند نہیں ہوگا خواہشہ اوقات کا بہت خیال رکھو خاص کر وقت فجر کا سورہ فجر شہری مسائل و آتاب بلد سورج چاند ستارے سب گواہ ہے توحید کے شمس اور لیل نبی کو تسلی تو حا شر صدر علم نے شرح گزشتہ اشیا کی قسم کہ توحید برحق حق ہے خیر زمان یہی ہے وقتین آپ پر وہی سورہ الق وہی کی تفصیل سورہ قدر وہی ایک معجزہ ہے بینا وہی کا ہم مسلق قیامت ہے زلزال اپنے آقا اور منہم کے وفادار رہو گھوڑے سے شرم نہیں آتی اپنے مجازی آقا کا کیسے وفادار ہے آدیات بیانے کے عمد کاریا ایمان و اعمال کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آئے گی سرح والر مال اور مال کا جمع خطرے سے خالی نہیں ہے خاص کر جب عیوب پیدا ہو الزامات لگانا عیوب نکالنا غمز گزشتہ بادشاہ اب راہک ہو ایسی دنیا کی کوئی چیز کام آئی صورت فیل اور شاعر دین کی حفاظت اللہ خود کرنے والے قریش چھوٹی چیز ہو جائے بڑی اللہ کے نام پر دینے میں ہچکچاہ نہیں معاور پیغمبر کا مقام پیغمبر کا پروگرام دشمنوں کا انجام صورت کو سر آپ کے دشمنوں سے برعت کے اعلانات کا فروغ آپ کے حق میں آپ کی وجہ سے دو ٹوفت اور نصرت صورت نثر اس میں ایبجوئی کرنے والوں کا برا انجام صورت الحاق اصل مسئلے سے دوری نہ ہو غفلت نہ ہو سور اخلاص حواص سے بچو اس بارے میں فلک اور جن اور انس کے شر سے بچو ورناس و یہود کو ایک خوش فہمی تھی اور یہ دنیا کے ہر بے دین کو ہوتی علامہ غرناتی نے کتاب الحسام جلدی صفا دو سو دو اور جلد ثانی صفحہ ایک اور دو بڑی تفصیل کی ہے کہ کل مفت ان یزوموں انجن وہ من نہ سن دون من سے ہر بدتی اپنے سوا کسی کو سننی ماننے کے لیے تیار نہیں متضرہ کو دیکھو خوارج کو دیکھو روافذ کو دیکھو پدریوں جہمیوں کی باتیں سن لیتے توبہ ہمارے زمانے کے ان سب کا جو مجموعہ ملغوبہ ہے ان بدت کے ٹھیکیداروں کو دیکھو قرآن کریم نے اس جگہ ان کا رد کیا ہے اس قسم کا کوئی وعدہ تم سے نہیں ہوا ہے کہ تم تمام برائیاں کرو اور پھر بھی بچ کے رہو ام تقولا امال اللہ پر ناحک باتیں کرتے ہو تو مبتجی کا عقیدہ ہمیشہ اختراع پر مبنی ہوتا ہے اگر اس کا عقیدہ جسوس پر ہو تو نصوص کا منکر کوئی مومن نہیں ہوتا اور قاعدہ ذکر کیا بلا من کا سبب جس کسی نے کمایا گناہ گناہ سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی دقائق میں لکھا ہے ابن قیم نے بھی بدی میں لکھا ہے اور بے میں ہے اجمال مفسرون الا ان المراد ابن حاض سفر ہوا شرک اللہ مالوسر حلمانی فرماتے و کالا کثیر و مڈل اور حافظ باد الدین ابن کثیر اپنے تفسیر میں فرماتے اصل یہ ہے کہ یہاں سید مراد شرک ہے کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ قابل معافی نہیں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک کا بے و یک فرو مادورزال گلی شیخ زادہ علل بیزابی اصل میں بیزابی کی شرح ہے شہاب شہاب پر شیخ زادہ ہے شیخ محیودین شیخزادہ شیخ زادہ, شیخ زادہ, شیخ زادہ علل شہاب میں ہے صفحہ 68 پہلی جلد صفحہ 68 کے ممتدی کرتا شرک اور کفر ہے اور اسے ثواب سمجھتا ہے چنانچہ پھر گناہ کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے معنی اور منکر کو دشمن سمجھتا ہے اور اپنے نفس کے تلز کو اتباع کہتے ہیں اور یہی اس کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے میں نے آج تک کسی تفسیر میں ایسی بہترین شرح نہیں دیکھی جو ملودی شہزادہ الشہاب شہاب الزاوی نے کی کیونکہ میں مبتدین کو بہت قریب سے جانتا ہوں یہ بالکل ان کا نقشہ پیش عالم جب آئند یا حدیث کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کی شرح لکھتا ہے تو وہ دل اور دماغ میں بیٹھتی ہے دل و دماغ میں بیٹھتی میں نے کل پانچ گھنٹے تقریباً دو سو تفاسیر دیکھی پانچ گھنٹے میں اور سب کا حاصل یہی تھا کہ یہاں سید سے مراد کفر کو پروشر بیدار مغز مفسر وہ ہوتا ہے جو چونک جائے کل میں یہ ایگ پڑھا چکا تھا آخر وقت تھا چھٹی ہو رہی تھی بلا ہاں تمہیں سزائے کفر و شرک ضرور ہوگی کیونکہ قاعدہ ہے من کتب تب سی جس کسی نے کما لیا گنا یعنی شرک اور کفر وہ احاط بھی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤ نے یعنی یہ کفر و شرک موت تک رہا اگر درمیان نے تو بتایا ہوا دو تو پاک ہو گیا فولہے کا سا یہ لوگ جہن ہیں ہم فیا خالدون ایک تو یہ دلیل ہے کہ خالدون کی سزا یہ شرک اور کفر پر ہے غیر مشرق اور غیر کافر الگ تحقیق اند اہل سن و جمع محلت نار نہیں اور دوسری دلیل یہ کہ اس کے مقابلے میں ایمان ذکر ہوا ہے والذین آ منو وامس اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نے کو اصحاب الجنہ یہ لوگ جنتی ہیں دی ہیں خالدون اس تقابل سے بھی پتہ چلے سی ہے تن سے مراد شر اور کفر ہے ادھر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کتاب کو دیکھو یہ کوئی ہوائی درز تھوڑی ہے کہاں پاگل ہو کہیں گے یہ ہوائی آز تھوڑی ہے سبق ہے آپ کا قرآن شریف کے نسخے کو دیکھا کرو اور جن کے پاس نسخے نہیں ہے وہ آگے نہ آیا کرے خبردار کے آئندہ آگے دے کے گئے صرف وہ لوگ آگے آ کے بیٹھے جن کے پاس قرآن شریف ہو لکھنے کے لیے کافی ہو تاکہ وہ فائدہ اٹھائے گا <تصفح> بنی اسرائیل کی ایک بری عادت تو یہ تھی کہ وہ کفر و شر کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے اور دوسری برائی ان کی اللہ بیان فرماتے ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے بنی اسرائیل کو جو شریعت دی تھی اس کا ذکر وہ داخلہ دن میسا کا بنی اسرائیل یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پکا وعدہ اسرائیلیوں سے وہ وعدہ یہ تو لابنا اللہ عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی بال والدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی عبادت ہے مگر خدا کا حکم ہے تو خدا کی عبادت ہے ونزل قربا اور رشتے داروں کے ساتھ بھی ول یتیموں کے ساتھ والمساکین ناداروں کے ساتھ یتامہ یتیم کی جمع ہے جس کا باپ مرے اور بلوق کو نہ پہنچ جاؤ بلوق کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا لا یوتم بادل بلوح ولا اطرا بادل عروس عرب کہتے ہیں مساکین مسکین تندس غریب الحال جن کے پاس اشیاء ضرورت کا فقدان ہو وکول لنہ سے حسنا اور کہو لوگوں سے بلی بات لائنا الا و محمد الرسول اللہ تو ہی در اسالت بیان کرو اور امر بل معروف نہیں انل من کرو ومن آفسن وولم ممبند من وامل والوں کا مدل مسلم وکول النہا سے حسنا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور یہ بہت مشکل کام ہے حدیث شریف میں قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے بھاری چیز جو نکلے گی وہ عمدہ اخلاق ہومدہ اخلاق اخلاق سب سے رکھنا ایک سیر ہے تو یہ اور خاک اپنے کو سمجھنا خاک اپنے کو سمجھنا اور تاثیر ہے تو یہ یہ دونوں باتیں مشکل ہیں اس لیے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے قولو لنا سے حسن شیخ الاسلام شیخ الرب و اجب شیخ دارال دیوبند صدر المدرسین مونا سن احمد صاحب مدنی آل اللہ مقام ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے ریل کے ڈبے میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں مولانا کے ساتھ بھی آٹھ دس آدمی شاگر تھے وہ کوئی ہندو شوکار میں دل ہلا گیا واپس آئے گن بھر ہوا ہے گن ہوا بھروا استعمال نہیں ہو سکتا ہے اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ نیچے اترو حضر اپنے برف پر لیٹے ہوئے تھے بظاہران کے بند کی سن رہے تھے کچھ دیر جب گزری لوٹا لیا وہ خود چلے گئے اور کتنی دیر لگائی وہاں سفائی ستھرائی میں واپس آئے اور او ہندو سے کہا کہ میں تو وہ کیا ہے وہ صاف ستھرا اس ہندو کو تو تقاضا تھا وہ تو اس وقت سے بیدار تھا دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور گیا ہی نہیں جب اگلے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر آیا تو وہ ہندو نے ان سے کہا میرے سیٹ تبدیل کر لو کسی اور ڈبے میں یہاں مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے باخلاق با کردار اگر آگے سفر ہوا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا ان کے اخلاق اتنے عالی ہے آئے آئے آئے آئے وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم میں دی حسین محمد کے قدموں کا تو ہے یہ آزادی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک خراب آدمی رہتا تھا سارا دن وہ لوگوں کے جوتے گاٹتا تھا اور رات کو یار دوستوں کو جمع کر کے اور کنجریاں نچواتا تھا اب پھر امام ابو حنیفہ کی طرح اشارہ کر کے کہتا تھا ادا و فتن اداؤ لیو میں سدا و سگ و کرا تداؤنی وی فتن اداؤ کتنے بڑے جوان کا امام ابو حنیفہ خیال نہیں رکھتا ساری رات گانے بجانے مفتدین جیسے ساری رات شور شرابے کرتے ہیں مبارک راتوں میں اور جہاں ناکارا لوگ آ ہو روزانہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اہل حق کی کوئی ذرا سی آواز اوپر ہو جائے آہ جی بہت تکلیف پہنچی ان کو جا کے کہے کہ پتہ چل جائے ان کا ہر کام شور شرابے سے ایک رات کو رات گزر گئی ہو آواز نہیں آئی ہو آہ تو امام صاحب جس صبح شاہدر جی سے پوچھا رات کو ہمارے پڑوس سے عجیب عجیب آوازیں نہیں آئی کہ جی پولیس آئی پکڑ کے لے گئی اچھا امام صاحب جو درس سے فارے ہوئے اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو سیدھے تھانے تھا کوٹوال کو پتہ چلا کو تھا کوٹوال کہتے تھے وہ باغ باغ آیا کچھ حضرت کیسے آنا ہوا فرمایا میرے پڑوسی کو لائے ہو کہ وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ تو پڑوسی سفارش کرنے آیا ہونے کہا بس رہائے جی وہ موچی جب وہاں سے نکلا تو امام صاحب نے کہا تھا نا اس نے کہا تھا ادا نہیں وہت ادا لیا میں لیا میں کرا رہتے ہوں بس اداد امام صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا ماں تیاگ نہ یا فتح ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا موقع مل گیا تو ہم حاضر ہیں امام صاحب سے معافی مانگی شاگردوں میں شریک ہوا علماء دین کہتے ہیں یہ جو محمد ابن شجاع سلجیے بعد میں موچی کا کام چھوڑ دیا کہ جس کام میں میں نے بزرگوں کو ستایا وہ کام بھی نہیں کرنا اور برف کی دکان کھولی برف کی اس لیے محمد ابن شجا سلجی کہلاتے ہیں سلجی امام کے شاگردوں اور ان کے کارناموں کے لیے آپ کو شیخ زائد القوسری کوسری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھنی پڑے گی کراچی میں ایچ اینڈ سعید کمپنی نے ان کو شائع کیا ہے یا شام سے کوئی آتا ہو تو سب مل جائے گی وکون وندہ سے حسنا اور کہو لوگوں سے بھلی بات بھلی بات یہ نہیں کہ ہر بات آپ بہت اچھا ہے آپ بہت پیارے ہیں آپ بہت پیارے نا یہ, یہ تو بکواس ہے غلط کو غلط کہنا حرام کو حرام کہنا بدتمیزی کو بدتمیزی کہنا یہ ہے حوصلہ یہ حوصلہ ہے آپ سمجھ نہیں رہے اگر بینم کہ نہ بینا او چاہس اگر خاموش بنا شینم گناہس ہس آپ دیکھ رہے کہ ایک نہ بینا کنویں میں گر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ اسی جی چلتے رہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی خیر ہو گئی دیا گرو نیچے چلا گیا چھوٹا بچہ سردی میں باہر نکلتا ہے ماں روکتی ہے وہ روتا ہے چلاتا ہے لیکن جانے سے نمونیا کا اندیشہ ہے اندر رہنا صحیح ہے بیمار ہر چیز کھاتا ہے ڈاکٹر طبیب کہتے ہیں نا یہ یہ یہ یہ ان سے بچنا ہے کیونکہ وہ اگر ہر چیز کا ہے تو ہلاک ہو جائے اور بخت میں بدنا جی بڑا سخت کیا سخت ہو خود بدتمیز نہیں ہمیں سخت ہوں بس سب سے دنیا کا فضول کا بے موقع بے محل مصافحہ اس سے غلط کام میں نے زندگی میں دیکھا ہے اچھا خاصا جا رہا ہوگا مڑ جائے گا وہ خوایا خبر خوایا جو صبح دعا ہوا دلیا ما دلیہ واپس روا اڑے تو رو خواہش رکیے دیکھ رہے ہیں کافی ہے پلروں میں کھڑا ہو جاتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں سر پاگلا پکاؤ میں وہ شروع کری درزار شبلی لی او ہے پتی دن موڑ سے او کمخ بیا درواڑا ہوا او درزار شم لی کہ چار گھنٹے کے ساتھ بیٹھتا ہوں تسلی نہیں ہو جی پانچویں نمازیں میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ اس کو نظر نہیں آیا تو میں وہاں سامنے بیٹھ جاتا ہوں یہ پلروں کے پیچھے ڈاکوان و دغلو نہ ڈاکو علامت وکول و لننا سے جیسے بہترین بات شریعت کے موافق بات کو کہتے ہیں ایک آدمی دونوں ہاتھوں ہے تصبی ہاتھ پڑ رہے ہیں آپ نے اس کو کہا صرف دائیں ہاتھ سے یہ حوصلہ ہے وہ تو سیاح میں لگا ہوا ہے پیشاب پخانے کے ہاتھ سے تسبیہ ہاتھ پڑھ رہا ہے ایک آدمی نماز سے پہلے ہاتھ باندھا ہوا آپ نے کہا نماز کھلے چھوڑنا سننا طریقہ ہے اول اول سے ہوسلہ ایک آدمی نے ٹانگ ایک مشرق میں رکھی ایک مغرب میں اور خود درمیان میں کوئی کاف ہوا ہے آپ نے اس کو کہا تبھی سے کڑے ہو جاؤ پیر صحیح کر لو کوئی کرین کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں جاؤ کرین پہ بیٹھ جاؤ تسلی ہو جائے ایک آدمی عورتوں کی طرح یہاں ہاتھ باندھا ہوا ہے آپ نے ان کو کہا ناف کے قریب کر لو وقول و لا سے ہو سر آہ لاک کی مسجدوں میں آ کے آپ ان سے پوچھے کیوں گلے میں کوئی خارش ہوئی تھی کیا وقول النا سے حسنا اگر آمین بل ہے تو اتنا کافی ہے کہ امام نے کہا غیر علم دو بے علئی ہمین بھائی امین اغفا تو یہ کہ آواز نہ آئے اور جہر کے معنی یہ کہ آواز آئے یہ تو ہے ایک تو ہے آہستہ میں نے پڑھا امین دوسرے آمین یہ ہے اس کا کو کوئی منع نہیں سب برحق ہے کوئی شک نہیں لیکن ایک یہ ہے یہ شرپسند آدمی اسے تمیز سکھانا وقول وننا اسے حسنا میں ہمارے محلے میں ایک گرانا تغیر مقلد ہوگا نماز پڑھنے یہی آتے تھے ایک دن اتفاق سے وہ کھڑا تھا سخ میں میں پیچھے سے آیا جماعت قاری صاحب کرا رہا ہے ایک تو ٹانگ میری طرف لا رہا ہے خدا پاک میں نماز پڑھوں یا اس کے ساتھ مقابلہ کروں جا سو شیتان بچے گئے اتنا بڑا بیکل بن گیا ہے ایسا میں بھی ایسا ایسا ہٹتا گیا دو ہی صورتیں تھی یا تو میں پاؤں اس پہ رکھنا تھا تو وہ بھی نا مناسب بات ہے تعدی سے سوال دوسرا یہ کہ اجتناب انل الموزی اس کی گنجائش کو پار نے لکھی ہے اور جب آمین کا ابھی امام نے والا زالین ختم نہیں کیا تھا پہلے سے وہ گرد ٹھیلا رہا تھا لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر رہا تھا باقی ریسٹورینٹ پہ کر سکوں نے خیر ہو سمجھ یہ کہا نماز کے بعد میں نے کہا یا آپ نے آمین اپنی طرف سے کہا یا سب کی طرف سے کہا پورے محلے کی طرف سے کہا میں نے کہا محلے میں تو غیر مقلد نہیں ہے کہا اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ میں یہ اونچی آواز سے کہوں میں نے کہا پہلے آپ فاتحہ بھی سب کی طرف سے پڑھا کرے رکو سجود بھی آپ سب کی طرف سے کیا کرے شرک سلاد شرک سولاد میں مبتلا ہے وکول و لننا سے حسنا اور لوگوں سے بہترین باتیں کرو بہترین بات شریعت کی بات کو کہتے ہیں شرعی بات کو واقعی مسلح قائم کرو نماز واپ تو زکاؤ دیتے رہو زکات سم متول تم پھر تم نے منہ بوڑا اللہ کلیل من کو مگر تھوڑے تم میں بچ گئے وان تم اور اور تم ہو یہ منہ بولنے والے یہ تاکیدات کی اوامر و نواہی کی اور انہوں نے سرتا بھی کی وحضا خدنا میسا یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے لا تشکون دماغ کہ نہیں بہاؤ خون ایک دوسرے کا بولا تخرجونان فسکوم ان دیا قوم اور نہ نکالو ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے خون بہائی اور خون ن... کرنے والوں کا یہی مطالبہ ہے نا کہ اور لوگ چلے جائیں فما فم کرل تم پھر تم نے قرار کیا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے وہ تم تشدد اور تم گواؤ ان تم ہاؤ تک تو کو پھر تم وہی لوگو جو قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو وہ تو رجونا فریقم بن اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تم ہی میں سے ان کے گھروں سے مدینہ منورہ میں دو قبیلے یہود کے تھے بنو ال اور بنو قریضہ اور دو قبیلے مشرکین کے تھے ایک اوس اور دوسرا حضرت اوس جو تھا بنو نذیر کا حلیف تھا اور حضرت جو تھا بنو قریضہ کا حلیف تھا اوس اور حضرت میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو بنو نظیر اوس کے ساتھ اور بنو قرضہ حضرت کے ساتھ بل کر کس کی پٹائی لگا لیتے تھے جب وہ بھاگتے بھاگتے پریشان ہو جاتے تو پھر چند کر کے کہتے ہیں قیدیوں کو چھڑانا اور پیٹ بھرنا فقیروں کا محتاجوں کا بہت ضروری ہے جیسے ہمارے ملک کے لوگ حکومت نے خودی ہی سواد وغیرہ کے علاقوں پر بمباری کی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کیمپ لگائے کہ آؤ ان کی مدد کر لو شرم تم کو مگر نہیں آئے ایک طرف انسانیت کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ اور دوسری طرف انسانیت ہی کا ذا ان کا خون کرنا عام سیاست اور حکمرانی کی طبیعت ہے سمن تم ہاؤل تک تلو دان پھوسا کو تم وہی لوگ قتل کرتے ایک دوسرے کو وہ تو خریدری کم بن اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تم ہی میں سے ان کے گھروں سے تقا ہرا رہے ہیں دان چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سرکشی کر کے وہی یا سَارَا اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر محتاج تو فادو ہم فدیع دے کے چھڑاتے ہو وہ ہر رم نہ ہوں اور وہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا گھروں سے شہر سے نکلنے پر کیوں مجبور کیا جنہوں نے کسی کے نکالنے کی کوشش کی انہیں خود بھی وہ شہر وہ مال وہ ماحول کبھی نصیب نہیں ہوگا کا فاتی عمل غافل مشو شو کا مکان فاتی عمل غافل غا فلم گندم از گندم ید جوز جو گند مز گند کرز مکر پخو کے بد خارشی کو بل سڑی پلار کے چرستان پگاڑ لارشے بل پگ شام پہ کام سلو گزارش لائے لائ افت عمل کتاب آیا ایمان لاتے ہو آسمانی کتاب کے کچھ مسائل پر قیدیوں کو چھڑانا انسانی ہمدردی کرنا ان کا پیٹ بھرنا ان کے نام پہ چندے کرنا یہ تو تم کہتے ہو بڑا سواب ہے وہ تخرون اور انکار کرتے ہو آسمانی کتاب کے کچھ حصے کا یہ گھروں سے نکالنا خون بہانا انہیں قوم اور قبیلے کی وجہ سے تار تار کرنا ان کی زندگی اجیون کرنا انہیں بنے بنائے کاروبار اور اپنے ماحول سے نکال باہر کرنا جزار فانزاد کا مل کو کیا سزا ہونا چاہیے اس کی جس جو ایسا کرے تم میں سے اللہ خزون فی الحیاتی دنیا مگر رسوا ہوں گے دنیا کی زندگی میں جب یہ مزاج بنے کہ ہمارے علاوہ اور نہ ہو ہاں ہاں ہا ہا اللہ اللہ پیغمبر تو اس لیے تشریف لائے کہ عرب اور اجم ایک ہو جائے کالے اور گوڑے ایک ہو جائے اپنے اور پرائے ایک ہو جائے ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و آیاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز یوم قیامتی یوردون شد لذاب اور قیامت کے دن لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف وہ مل فلنا ماتامل ویومل قیامت اوردون شدل عذاب قیامت کے دن واپس کئے جائیں گے سخت عذاب کی طرف وہ ملا او بغا فلنا ماتامل اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو عام طور پر بدیانت لوگ کچھ حصہ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کا وہ کون سا حصہ ہے جو چھوڑا جا رہا ہے اور کتاب و سنت کا کون سا وہ حصہ ہے جو ان کو آسان لگا تو وہ عمل پر عمل میں شامل ہے جمعہ جمعہ دیکھو روزے رکھیں گے درمیان میں روزہ کیا جمعہ کے فرض میں اور غیر جمعہ کے فرض میں کوئی فرق ہے؟ تراوی میں جوش فروش سے آ جائیں گے کیا فرض نمازے تراوی سے کم ہے افتو مین باز دل کتاب و تک فرو نبی باز دروشریف پڑھنا چاہیے بہت ثواب ہے کون سا درو شریف پیغمبر کا بتایا ہوا یا آپ کا بنایا ہوا افتو منو نبی بازل کتاب و تک فرون بباس بزرگوں کو ماننا چاہیے اولوں کا احترام کس طرح خدا سمجھ کر یا ولی جان کر افتو منو نبازل کتاب و تق فرون بباس مردوں کے لیے ایسال ثواب کرنا اہل سنت کا مذہب ہے مگر کون سا عیسال ثواب جو اہل سنت نے لکھا ہے یا جو بیدتیوں نے گڑا ہے پہلی رات تو چیجا چیلم اور برسی یہ خالص بے ہے بما ارسو کے افتو منو ن با دل کتاب و تک فرو نباس الا دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بلا خففان ہوں ولازا بس کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہوں یونسرو نہ ان کی مدد کی جائے گی یہ نہیں کہ ان کے پاس مذہبی روشنی نہیں تھی اور بجے جہل کے اس ارتقاب کے مرتکب ہوئے مذہبی روشنی ہم نے سب کو دی وہ رقدا تئینہ موسل اور یقیناً دے چکے کہتے موسا پیغمبر کو کتاب توڑے تو قبفینہ ممبادی بر رسول اور پیدل پہ بیچے ان کے بہادور پیغمبر وہ آئینہ یہ سب نمر اور دے چکے تھے ابن مریم کو کھلے من انفہلکری ہزرت تم کر لیتے تھے بڈی میں اس سے چمکا جڑ بن جاتا تھا ابرہلک محاولا براسا مادرزات اندھے اور کوڑ کو ٹھیک کرتے تھے وہ موتا بے اللہ اور اللہ کے حکم سے مردوں کو اٹھاتے تھے یہ موج ہے وہ آئی دا ہبرو اور ان کی تائید کی جبریل کے ذریعے اکثر ساتھ رہتے تھے افکل م جم رسول آیا جب کبھی آ جاتا تمہارے پاس پیغمبر بیمار ہوا انفس کو جو چاہا نہیں تمہارے جیو نے اس تم تم تکبر کرتے و فریقن تم ایک فریق کی تجزیب کرتے و فریقن تک اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہتے ایک شستا مر گیا وہ قرآن کے علوم کا بڑا دعوے دار تھا بنوریٹون کے قریب میں ایک مسجد سے قدسیہ مسجد اب بھی ہے وہاں اس کا درست اثر کے بعد ہم بھی بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کتب اللہ اللہ اور رسول غالب ہے اس لیے کوئی رسول قتل ہی نہیں ہوا سب نبی قتل ہوئے تو میں نے یہ عید پڑھی افق اللہ جب پھر اوپر دیکھتے رہا سر بہت افق اللہ جا رسول جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول بے مالا تہوان کام کو لے کر جو چاہا نہیں تمہارے جیوں نے اس تم تکبر کرنے لگے تو فریقند کا تم میں گروہ کی تقزیب کے در پہ ہوئے فریقند تخت لو اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگے میں نے کہا سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول قتل ہوئے ہیں کم از کم شخود تفسیر کو آیات کا علم ہونا ضروری ہے وکالو پلو گنا کہنے لگے یہود ہمارے دل پردوں میں بند ہیں بلانا ہوں اللہ ہوں بے بلکہ لانا کی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے کفر کی وجہ سے ملون ہے ملون آج بھی کہتا ہے کہ مجھ پر تیرے درس کا کوئی اثر نہیں فکلی لمبا یو میں ہے جو ایمان لاتے ہیں شیخ الاسلام نے زمکشی سے نقل کیا ہے <تصفيق> اور زمکشوری نے اساس بلانا میں لکھا ہے قلیل یاتی ان دلرب بان آدم کلیل یاتی ان دلرب بمان العدم اکلوحم تکلفن صحابہ کے بارے میں یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت تکلف نہ تکلف تھی نہیں قلیل یاتی ان دل بمان بیمان تمہارا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے فقلی لما یوں منور جاؤ کتابوں میں دلّائے مصدقل مام آم اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے جو تصدیق کر رہی تھی ان کے ساتھ شرائ کی وہ کانوں تھے یہود بن قبل و قرآن سے پہلے استفتی ہنال اللہ دین فتح تھے ان لوگوں پر جو کافر تھے اسلام سے پہلے اہل کتاب اور مشرقین میں جنگ ہوتی تو اہل کتاب کہتے ہیں ان غریب نبی آخر زمانہ آئے گا ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری پٹائی کریں گے فرمایا جب وہ پیغمبر آ گئے کتاب بھی آ گئی جن کے ذریعے یہ دعائیں کرتے تھے اور یہ الفاظ بھی تفسیروں میں ہے اللہ من سرنا کا تب اص آخر اس زبان خدا نبی کے توسل سے ہماری مدد فرما جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں اللہ اقبال معتبر تفاصیر میں یہ واقعہ درج ہے تفسیر کبیر جو تفصیلی ہے اس کا جز دو صفح 180 مشکلات القرآن نے مولانا انور شاہ سفا بیس اکیس بائیس روح المعانی پارہ اول صفا تین سو بیس تفسیر ابن کثیر جل ایک سفا اٹھاسی تفسیر مدارک جل ایک سفا انہتر تفسیر فتح القدیر جل ایک سفا ایک سو بارہ تفسیر البحر المحید جل ایک صفا تین سو تین تفسیر احکام القرآن للقرطبی قرط جلد ایک جز جز دو سفر ستائیس اور اس کے علاوہ سینکڑوں معتبرات میں ہے کہ ان لوگوں نے نبی آخر زمان کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں پنفیر مولانا صاحب شیخ القرآن سے کوئی جواب نہیں بنا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ اہل کتاب کرتے دیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج وزیرے کے قائل ہیں یہ بھی یہود یا نسوانہ ہوں گے تبھی ان کے حوالے دیتے ہیں یہ خیانت کی بات ہے اور شیخ القرآن کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی بونڈی بات کرنا اس کو تمام ان معتبر علماء نے قبول کیا ہے کہ یہ قابل استینات بات ہے قابل قبول بات ہے کسی مسئلے سے دلیل سے اختلاف عالم کا حق ہے لیکن خدا اور مکر کرنا یہ جائز نہیں شیخ الحین مولانا محمود الحسن نے بھی اپنی میں لکھا ہے کہ ملومت مولانا علی نے بھی بیان میں لکھا ہے تمام معتبر تفاصر جو ستھول پر موجود ہے کوئی ایک بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس میں انکار موجود ہو ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا اگر کہ ہم وقت ہو وسیلے تک بخیر پہنچ کے کلام کریں گے کہ ایک وسیلے شرعیہ ہے اصل متصرف غیبتان قاتر مطلق رب العزت کو مانے بندگاہ خدا خدا خوان بیا ہو یا اولیاء زندے ہو یا مردے ہو ان کو ذرائع رحمت سمجھ کر یہ وسیلے شرعیہ ہے اور دوسرا وسیلے شرکیہ ہے کہ خدا نے اختیارات بانٹے یہ بابا ذمہ دار ہے اس کا کام بھی بیٹا دینا اور پوڑا ٹھیک کرنا یہ شیر کیا ہے حرام نہ جائے فلم مارفو جس وقت آگے ان کے پاس جو انہوں نے پہچانا کفرو بھی کفر کرنے لگے اس کے ساتھ فلاں تو اللہ ال کافری پسلا نہ اللہ کی کافروں پر آیات سے علماء نے استدال کیا ہے کہ مومن پر متعین لانت نہ کی جائے لانت مکڑا پزی دے بے شکا مسلمانوں مسلمان علی مانو لانت مکڑا کافر موایا دانا جی پلاڑ سے جوڑ گا اما جیت پکان پہ کم بلا رہے موران سب بنوری بن مارف سنن جل دسا دس میں فرماتے سمفی سمّ فرقن سلاسا فرقن تو ہبر کتن تب وہ فرقن تف پنجاب کے وہ مشہور زمانہ اہل حق عالم قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی نظر حسین مرحوم مخفور نے اس موضوع پر کتاب لکھی کراچی کا خارجی فتنہ اسحاق سن دلوی کے رد میں یہ زیدی خیالات حقیقت میں رفض ہی کی ایک شاخسانہ ہے خواج خواجگان نے فوائد الفوات میں لکھا ہے روافذ کی ایک قسم ایسی ہے جو حسن حسین کو برا کہتے ہیں اور یزید کی منقبت کرتے ہیں اس کو نواصف بھی کہتے ہیں بے سمجھ کروں بھی انفس بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس طرح یشکری متضاد معنی میں بھی آتا ہے با یا بیو کے معنی میں بھی بہت برا ہے جس کے بدلے میں پیش ڈالا اپنے آپ کو فرو کفر کر کے یعنی کفر لے لیا ایمان چھوڑ کر بیمان ضل اللہ وجوال نے اتارا بغ سر کشی کرتے ہوئے ایو نزل اللہ من فضل ہی اللہ شاہ میں من بادی کہ اتار دے اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے میرے قرآن کے نزول پر نبی آخر زمان کے نبی ہونے پر حاصل فبا بغ بنا پس لوٹ گئے غصہ در غصہ خدا لے کر دو دفعہ تو یہ ہوا ایک دفعہ پہلے گزرا فبا او بغا بن بن کیونکہ یہود کی مذمت ہے مُحِينَ اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کل وہ ذاکیل جب کہا جاتا ہے یہود سے عامن و ایمان لاؤ بِمَا انزل اللہ انض پر جو اتارا اللہ نے کالو کہتے ہیں نو میں ایمان لاتے ہیں بیما ان سے وہ جو تارا ہے ہم کو یک فرو نہ ورا اور یہ انکار کرتے اس کے سوا کا وہ ولحق ہو حالانکہ وہ برحق ہے مس الماما ہوں اس کی دلیل یہ کہ تصدیق کرنے والی ان کے ساتھ شرائی گیل فل میں تب تو لو نام بیا مل قبل تم سو منی آپ فرمائیے کیوں کر قتل کرتے تھے خدائی پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو آخر وہ پیغمبر تو مو لائے تھے ان کو کیوں مارا و لق جان تم موساب نات یقیناً آئے تھے تمہارے پاس مال علیہ السلام جزات لے کر سمت تخص تم لے جمبادی پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے طور پر جانے کے بعد وہ تم ظالم اڑو تم ظالم ویدا خدنا میسا کا کم یاد کرنا جب پکا و تم سے اور افانا فوکا اور اٹھایا تم پر کوئی توزوما تینا کمب کچھ دیتے ہیں تم کو طاقت سے وسماؤ سنو کالو کہنے لگے سمے نہ ہم نے سنا نمانا بہت سی گوفے کو لو بے اور پلائے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے مارے ایسے خواہش تھی کہ بس بچڑا پوجے گائے سے محبت کل بے سمایا مر حکم بھی ایمان حکومے برا ہے جو حکم کرتا ہے تم کو ایمان ان کون تم مومنی ہو تم مومن یہ کیسے ایمان ہے جو شرک بتاتا ہے نی ایمان بول ان کا رد لکم دار الخر فرمائی اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اینڈ اللہ اللہ کے خالص صرف خالص صرف مندو نا سو لوگوں کے علاوہ فتح مند بچا ہو موت ان کو تم سواد یقین کرو تم سچے ولحیت امن ابدا بدن ہر کز نہیں چاہیں گے موت کو کبھی بھی بما قدمت بسبب آگے بیچنے ان کے ہاتھوں کے واللہ علیم ممبالمین اور اللہ جانتے ہیں بے انصافوں کو یہ جو نسارا کہتے تھے کہ چونکہ ہماری کتاب ہے نبیوں کے ماننے والے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے ہمارے علاوہ کون جنت جائے اس پر قرآن نے کہا کہ دریا کیا بیچتا ہے کہ اللہ ہمیں موت دے موت سے ووٹ ڈرتے تھے جیسے جیسے دنیا سے محبت بڑھتی ہے موت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے آخرت سے محبت بڑھتی ہے دنیا سے تعلق ختم ہوتا ہے مارو از منزل ویرو راہتے جا بے رو وس پہ یار بے رو آپ رشی راجی کہتے ہیں وہ تو کتنا خوشی کا دن ہوگا کہ اس جہان سے ایمان کے ساتھ مومن روانہ ہو جائے ہو رواں مارو اس کے از منزل ویر بے رو راحت جام روم وس پہ یا رام بے رواب حجی شریف میں جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں نے کہا تھا نشانی مرگ مومن بات گو چر گائیے تب سم بر لوس مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹ خوشی سے ہلتے ہیں اور اس کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں آئے ہے ایمان کی بڑی علامات ہے دنیا میں سب کے مختلف ہیں اس لیے فقہائے اعتبار نہیں کرتے تو شان وارشاہ سے نے اقبال سے پوچھا کہ یہ شعر کہتے ہوئے کیا تخیل تھا تو کچھ کہنا تھا حضرت نے کہا بظاہری احمد ابن حنبل کی موت معلوم ہو رہی ہے وہ بڑے خوش ہوش گئے ہیں غلط اجن ہوم آہرا حیات ضرور پائیں گے ان اہلی کتاب کو لالچی قسم کے لوگ جینے کے بعد چاہنا مر نہ جاؤں گے وہ خیال رکھو ذرا اور جو ڈر سی ہے وہی وہ مر سی ہے وَمِنَ الَّذِينَ لذی ناش رکھو اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شروع کیا ہے اللہ تجن ہوں اہر سندا سے اللہ حیات اور اللہ تجن مینل لذیذ رکھو اسی میں حل پر اصف ہے آپ پائیں گے ان کتابوں کو لوگوں میں لالچی جینے کے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شروع ہے کتابی بے عمل اور مشرق بدیتی انجام کار ایک ہے کیونکہ کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بدتی پیدا ہو گئے کتاب صحیح طرح بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کھلا میدان ملا ہے اگر وقت وقت پر ان کے غلط نظریات ان کے جھوٹے عقائد ان کے بد امال کی نشاندہی کی جائے مسلمان خود ان کے راستے روک لیں اور یقیناً پائیں گے ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے جینے کے اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرے کے یو دو چاہتا ہے ہر ایک ان میں لو یو امر کاش کی عمر دی جائے اس کو ہزار سال وہ ماں ہوا بھی مستقزاب امر اور نہیں ہے کہ بچ سکے عذاب سے اگر یہ عمر دی بھی جائے کہ دی عمر شر کالا خلاس بنشید مر د جا و لالا کالا نہ پمر مڑے دلش کا مال نہ پمی سوک مڑے گی نہ سوال چار چیزوں سے سیری نہیں ہے ایک عمر دوسرا مال تیسری محبت چوتھا سوال جو سوال کا آدی ہوا خزانے بھرے ہوں گے پھر بھی لوگ کی مال پہ نظر ڈالے گا جب خدا نے آپ کو مستقی کیا ہے لعنت بھیجو کیا ضرورت لوگ چیزیں اللہ اپنے دربار و خزانوں سے ہمیں بس بس یاد نعمتیں خوشیاں تا فرمائے چاہتا ہے ہر ایک ان میں کہ عمر کی جائے اس کو ہزار سال او ہزاروں سال نرجس اپنی بے نوری پہ دی ہے اب بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا مفسرین نے ان لوگوں پر کلام کیا ہے جن کی عمریں ہزار ہزار سال تھی لیکن زندگی سے کون سیر ہو سکتا ہے حدیث شریف میں مومن تو تب خوش ہوگا جب اس کو جنت کے دروازے کے اندر چھوڑ دیا جائے اللہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے وہ ماہ ہوا بے و ماں ہوا بے بہی ہی مزاح زاہ یوزاح سے ہو مزید سے ہے اب آدھ ہو وہ ماں ہوا بے یعنی وہ ماں ہوا من عمر اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے عمری دراز مانگ کے لائے کہ چار دن دو آر میں کٹ گئے دو انتظار ہو اور سب سے عمدہ کلام اس میں ڈاکٹر عارفی مرحوم کا ہے وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام عمر فسان ساز گزرتی چلی گئی کل کا دن تھا انیس سال کا تھا کراچی آ رہا تھا عوامی ریل گاڑی میں کین سٹیشن اترا مخترف مکرم مولانا لطف اللہ مہل کی شیر شاہ کے والد مولانا دیت اللہ گل مولانا سے ساتھ تھا اور جہانگیری کے ممتاز بابو حفظہ اللہ شیر شاہ میں رات کو قیام رہا اگلے دن بنوری ٹون پہنچے قاری شیر افضل نے بنوری ٹون کے گیٹ پر استقبال کیا مولانا لطف اللہ کی وجہ سے یہ دوسرے لطف اللہ ہے وہ تو بہت بڑے اور فرمائے کہ برادر وہ تو جانتے نہیں آپ کو میں نے کہا مجھے کون جانے میرے طالب علم کو کسی کو جانتا ہے حضرت بنوری کی خدمت میں پیش ہوا سکول پڑھ کے آئے تو ملیشیا کے کپڑے تھے کالے اور اتنے بڑے بڑے, بڑے بال تھے کسی نے کہا ہی نہیں رہی کہ بال چھوٹے دو کپڑے بھی وہ ہوئے تھے مجھے دیکھ کے کہا معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں ہمارے داخلہ بند ہے چیز بینو ریٹ کا بلا حیران ہے افسن البرحان دیکھو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور کیا اس زمانے میں محترم امید بہت زیادہ داخلہ نہیں کرتے تھوڑے البارک میں نے استاد محترم امام التاریخ اول ادب اول تفصیل اول افتاح حضرت الشیخ مولان الطلّہ صاحب الدرجات العالیات الجنہ حضرت صاحب کا حد پیش کیا حد دیکھتے دیکھا معاف کیجیے معاف کیجیے آپ کا داخلہ تو گویا کہ اوائل شابان میں اس مدرسے کے بانی مبانی استاذ اول میرے رفیق محترم مورانڈو اللہ خود کر چکے ہیں اسماعیل بام جی صاحب جلدی داخلہ فارم دے سبحان اللہ ہم نشی میرے جب بھلے آئیں گے بن بلائے میرے گھر آپ چلے آئیں گے رابیہ میں داخل ہوا خامے سبے میں, میں نے شرجامی خطبی کے لیے رابیہ لے لیا پانچ سالے سے گزر گئے جیسے آنکھ کا جبکنا حضرت الستاد سے تیرہ اسپاس بخاری کے پڑھے سات اول چھ سانی کے اور حضرت وصال کر گئے اور فقی العالم مفتی اعظم پاکستان تمام علوم کے باہر ذخار حضرت یافت دس مولانا مفتی ولی حسن نے وہ بخاری اور تربیتی پڑھائی کہ مولانا انورشا مولانا حسین احمد مدنی کی درسگاہوں کی یاد تازی کرائی سود دریا نے گل خوشبو دے کرنے سی تشویش خان تو کل کا دن تھا امر برف تب تبو اندھ کے مان دخوا جبر رہنو عمر کی مثال برف کی ہے تیز دھوپ پڑ رہی ہے بہ گئی پگل گئی اور جناب کو پتہ ہی نہیں ہے عمر تو گئی چلی گئی انیس سال کی عمر میں میٹو ریٹارن داخل ہوا تئیس سال کی عمر میں وہاں سے نکل گیا اور امام خطیب یہاں لگ چکا تھا آئی یہ مسجد ایک دفعہ پہلے بنی تھی کمیٹی نے بنائی تھی مقامی کمیٹی جو مجھے لے کے آئی تھی وہ چھوٹی تھی تو اس کے دیکھنے لوگ آتے تھے وہاں کے انتظامیہ کے امام صاحب کو بھی دیکھ کے جا رہا ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں رہتا تھا اس تین نماز مغرب شاہ فجر پڑھا کے چلا جا رہا طالب علمی کے زمانے میں مزمل بائی نے فجر کے بعد قرآن کا ترجمہ و تفسیر شروع کیا جب وہ پورا ہونے لگا ایک سو کے قریب جوان اور بوڑھوں کو فقی الفقی تب فقی اور نفس حضرت ال استاد مولانا مفتی احمد الرحمان نے جمعہ کی نماز میں سو آدمیوں کی بندی کی ترجم و تفسیر پڑھنے والوں کی اور استاد نے کہا میری دانس میں پوری دنیا میں ایسا کام کہیں کا نہیں کہ عوام کو قرآن شریف پورے ترجم و تفسیر سے پڑھایا گیا اور اس خوشی کی ایک تقریب کی گئی اس کے لئے پاکستان تر کے علماء کو دعوت دی گئی خطیب پاکستان اور مناظر اسلام غیرت اور ناموس کا سالاب مولانا ضیاء القاسمی تشریف لائے اور یہ گلی اور کوچے در دیوار پیس سے جو ہے گونج رہے تھے ان کی شعلہ بیانی سے توحید کے انہوں نے وہ ترانے لگائے وہ جلوے دکھائے کہ جہان دنگ رہ گیا توحید کے دشمنوں نے جب توحید کا مسئلہ سنا اور وہ سمجھ گئے کہ یہودیے تو نصرانیت بھی شرک کی طرح توحید کی نظر ہو چکی ہے تو انہوں نے طرح طرح اعتراضات شروع کیے ایک اعتراض یہ تھا کہ تمہیں وہی جبریل لاتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کو اسی نارت کیا ہے شاہیران نے اپنے زمانے میں ایک جشن کیا تھا کہ فرعون جو تھا وہ ہمارا بڑا تھا اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کی ایماض اللہ وسط جب ایمان الدین نہ ہو تو فضول باتیں ہوتی ہیں اس پر قرآن نے کہا قل من منکان آزو الجبریل آ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا جبریل خود نہیں آیا نہ خود قرآن لایا پن نہ بیز ان بس بے شک اس نے اتارا اس قرآن کو آپ کے دل پر خدا کے حکم سے ایک تو قرآن جبریل کے ذریعے آیا دوسرا قرآن کا محل قلب رسول ہے کدا دوسری جگہ ہے فرقان میں لینو سب پہ تبھی فواد کا آپ کا دل مضبوط کر رہا ہے علوم الدین کا تعلق دل سے ہے اس لیے آپ گروہی دوں کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے یہاں کے سخت سان تان تنبی تنقید اس کو بھی دل جبی سے خوشی خوش حتاؤں سے قبول کرتے ہیں کیونکہ جب محبوب کی محبت صادق ہو تو ان کا کڑوا بھی میٹھا ہوتا ہے الحمدللہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو سبحان اللہ آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبری کا پس اس نے تو اتارا قرآن تیرے دل پر اللہ کے حکم سے فنشتہ خود کچھ نہیں کر سکتے وہی متصرف نہیں مسف قلعہ نے یہ دئی ہے اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اگلی کتابوں کی مصدقن کے رات بھی ہے مسفقن بھی ہے ان کتابوں نے بھی تصدیق کی وہ ہو دوں و بشرا علمو ملین مقامات ہیں قرآن کے مقامات نزلہ یہ منزل ہے علا قلب کا یہ مثبو مثبت القلب ہے یہ معذور من اللہ ہے یہ مصدق و مصدق ہے یہ ہدایت ہے یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی تھی یہ علماء سے اور حضرت عمر نے جو باتیں ان کو جبریل کے حق میں کہی تھی ان کی تائید میں یہ آیات نازل ہوئی تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ عمر کی موافقات میں سے ہے جلال الدین سیوتی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المر فی موافقات عمر بیس جگہ لکھی ہے قرآن کی استاد محترم جو سیوتی سے علوم میں بہت آگے تھے مولانا نے فرمایا کل اٹھائیس ہیں جو حضرت عمر کے حق میں آئی موافقات آفقات عمر اور پھر قاعدے ذکر کیا من کان آدو اللہ و ملائکتی وہ رسولی و جبریل جو کوئی دشمن ہو اللہ کا فرشتوں کا پیغمبروں کا جبریل و می کا بہ نلا ہاد ال کافری پر بے شک اللہ بھی دشمن ہے سہ ذرا مسئلے کو غور کرو جو ایک نبی کی تقزیب کرے وہ سب نبیوں کا مقدر ہے مسئلہ تم آیا ہے نا جو کسی ایک صحابی پر لان تان کرے خواہ عمر پر پرو عثمان پر ہو عائشہ پر ہو تمام صحابہ کا دشمن ہے علی کا بھی ہو فاطمہ کا بھی ہو حسن ہو حسین کا بھی جو ایک ولی فضل القو نظر ولی خواہ الامت مولانا اشرف علی ہو یا مولانا خلید احمد صاحب صاحب بردل ہو یا فقیر الحند رشید احمد گنگوئی ہو یا قاسم سے مجلوب الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتری ہو یا دہلی کے علماء کے سفس عالار شاہ اسماعیل شہید ہو یا ان کے شیخ اور مرشد سید احمد شہید ہو کسی ایپ پر بھی بنا و برہان کے ناکارہ انگریز پرستی کا حملہ کرے انگریز خش کرنے کے لیے وہ پیرانی پیر کا بھی دشمن ہے مہین الدین کا بھی دشمن ہے فرید گن شکر کا بھی دشمن ہے داتا کنٹ کا بھی دشمن ہے نظام الدین کا بھی دشمن ہے تمام اولیا کا دشمن ہے آیت کا مطلب یہ ہوا من کا نازو اللہ جو کوئی دشمن خدا کا انہوں نے جبریل کی دشمنی کا خدا نے کہا میرے بھی دشمن ہو وہ ملائکتی فرشتوں کا وہ رسولی ہی وہ پیغمبروں کا وہ جبریل اومی کا فیم اللہ ہادو کا یہ اپنے طور کے ولیوں کو مولانا رشرف علی تھانوی تیرہ سو پینسٹھ کتابوں کے پرستان میں شیخ الاسلام شیخ الرب وجم صدر المدرسین السین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی امام السر الاطلاق الطلاق آیا آیات اللہ المحدث القبیر فل ہند حضرت یابس مولانا محمد انور شاہ کشمیری کو نہ سمجھ سکے یہ پیرانی پیر اور فرید شکر نظام الدین اولیاء اور غوث محمد گوالیار اور سر ہندی اور پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہاں سے جانیں گے وہ تو ان کو دیکھا نہیں پایا نہیں زمانہ نہیں دیکھا ایسے ہی جنو میں بک رہا ہوں کیا کچھ مبتدین کا اکابر دیوبند پر اعتراض حقیقت میں خدائی دشمنی کی بات ہے اور ان بزرگانے دین کو ناکارا اور نازیبا کلیمات سے یاد کرنا اپنے خاتمہ کو برباد کرنے کے متراد ہے چکو میرا خدا رسوا روسوان کر دل صاحب دل نام بدر چپزم دیرت شنڈ پڑی رحمان بابا چپزم جی د پان سیرت شنڈی سڑی د دوزخرو سڑوٹ کو پل شافت دی جو پاکان زمانہ کو برا کہیں حقیقت میں جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے انگاروں پر اپنے ہانٹ رکھتا ہے اللہ حفاظت فرما قرآن جبریل ملائک انبیاء مرسلین نیکان زمانہ محبت کے ذرائع ہیں کیونکہ یہ سب قرآن کے خادم ہیں و لدن زلنا ارے کا اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آئے سے واضح سب مسئلہ پاک والے واضح کیا مطلب کسی خدا کے نیک بندے سے بھی دشمنی جائز نہیں آپ دیکھتے نہیں امام شافی سے اختلاف احمد بن حمبل سے اختلاف مالک دار دارالحجرت اختلاف لیکن اس کے باوجود ان کی امامت صداقت دیانت اشتہار تبقو تبہر اہل حق اور اہل ایمان ہونا ازر میں نہ شب ازر میں اور یقینا ہم نے اتارا آپ کو آیت واضح جس میں جبریل مکائل کی دوستی واضح ہے ومای اخروبہ الفاسکون اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ بدترین گناہ نیکانے زمانہ سے سوئی سلوک ہے ان کے بارے میں سوئی زند ہے اب اک الما آہد جب کبھی انہوں نے احد کیا کوئی احد نہ بظہ فری قوم من ہوم پھینک ڈالا ہے میں بد اکثر ہوم لائیو بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے وجہ کیا ہے یہ اتنے آگے کیوں بڑھے کہ جبریل کو دشمن کہا یہ مبکر عمر و عثمان و عائشہ کے بارے میں بے احتیاط کیوں ہے یہ بحنیفہ ولیس و محمد کا کیوں خون چوس رہے ہیں یہ ام حدیث کے خلاف منکر حدیث بد زبانی کیوں کر رہے ہیں یہ مبتدین اکابر دیوبند و مشائق دہلی کے بارے میں اتنے بے تڑپ بے باک کیوں ہیں فرمایا ماں شکن ہے ایک تو فاسقون ہے دوسرے لا مین ہے ابتدا میں بزرگان دین سے عداوت فص ہے اور آخرکار لا مینود یہ مطلب وہ آیت کا یہ ربط بین لائت ہے اور یہ صرف ایک بات نہیں کیونکہ یہ عادی ہو چکے ہیں جبریل کے بارے میں برا کہنے کے ولما جا اہم رسول دلہ اور جبکہ آ گئے ان کے پاس پیغمبر خدا کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق کل ماما جو تصدیق کر رہے ان کے ساتھ کی نبذ ظفریق من الینت الكتاب کتاب اللہ پھینک ڈالا ایک گروہ نے ان میں جن کو دی گئی تھی کتاب خدا کے کتاب کو وراء ظہور پس پشت کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے آج بخاری مسلم ترمیزی پر بدتی عمل کر لے قرآن پر عمل کر لے خدا کیسے واپ کسی کو غیردان نہیں کہے گا خدا کیسے واپ کسی کو آج اتروا مشکل کشاہے لمحے کے لیے نہیں مانے گا خداون تعالیٰ کیسے واپ کسی ایک ولی اور بزرگ کے بارے میں بھی لب کشائی نہیں کریں گے نبظفری قم الدین اوت الکتاب آ ڈال دیے گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتابیں دی گئی کتاب اللہ کتاب خدا کی اور ضرور پس پشت کا ان لا نمون گویا کیے نہیں جانتے علمیت دب عملہ عالمانو لگ گند کتاب نو بار کا جب عمل نہیں ہے تو علم سے فائدہ نہیں ہوا اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ دشمنی پیدا ہو گئی عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدمزگی بڑی وہ تبہ ماں تب جو شیاتی من عند سلحماں جے رسول نبد نبذ فريق من كأن لهم لا حضور سو آیات پر تقریباً توحید کا عنوان مکمل ہوا اس زمن میں ایمان بالآخرت اور صداقت القتاب کا مسئلہ ما تہذیب الاخلاق کے بھی چلا ہے یہود کے احوال میں دو قسم کے بیانات ہو گئے اجمالی نہام اور تفصیلی نہام اب تدلیلی نہام آنے والے ہیں اس سے پہلے ہی کچھ اشکال اور شبے تھے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں مثلاً ایک شبہ یہ کہ رسول خیر زمان کو اہل کتاب نہیں جانتے اور میں نہیں اہل کتاب کتابوں کو پس پش ڈال رہا ہے اہل کتاب کتابوں پر ایمان بحال کرے تو نبی آخر زمان پر اس لمحے ایمان لائے کا ان نہم لائے ایک اشکار ان کو یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں یہ تو اپنی محفل میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہود ان کو جادوگر سمجھتے تھے معذ اللہ اس کا جواب دیا تفصیل کے ساتھ و تبہ ماں تتل شیا تینوں علام الک یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو پڑتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں یعنی ان کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر ساحر جنات بہت پھیل گئے تھے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو گرفتار کیا دیو کو پکڑوا دیا اور جادوگری کی تمام کتابیں چھین کر کے زمین میں دفنا دیے سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں باہر نکالی اور لوگوں کو کہا کہ وہ پیغمبر نہیں تھے ان کتابوں کی مدد سے ہم پر حکمران کرتے تھے اس قسم کے شبہات بھی پیدا کیے جاتے ہیں وہ مَا تَتْلُو شیا عَلَى مُلْكِ الک اور یہ پیچھے پڑ گئے یعنی اتباع کرنے لگے وہ جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں وہ ماں کفر سلیمانو یعنی وہ ماں سہار سلیمان سہر اس کفرا بان سہارا لنل سہرا ماتو کوفر سحر کا مات کفر ہے احمد ابن حنبل کے ہاں الل اطلاق کفر ہے امام اعظم کے نزدیک اگر کلمات استعانت بغیر اللہ ہے تو کفر ہے اور اگر کسی اور ترکیب کے ساتھ ہے تو مباح ہے اور دشمن اسلام کے خلاف استعمال کرنا جائز ہے امام راضی نے ہمارا مذہب وجوب کا لکھا ہے یہ بے خبری کا عالم ہے سہر کلمات مبارکہ ناپسندیدہ طریقے سے پڑھتے ہیں سورج اولوٹ کی تلاوت کرتے ہیں اور سیاہی کی جگہ پیشاب پاخانہ استعمال کرتے ہیں آدمی کو چنب تر جنب رکھتے اس لیے اہل ایمان و اہل اسلام کے شان کے لائق نہیں بعض اوقات کچھ الفاظ جادوگر مش کر لیتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے پھر وہ سحر کرتا ہے اللہ مالوسی علہ ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک ساحر نے کمبل ڈال کر ایک شخص کو ضبط کیا اور اس کا ایک ایک اوزو اوپر پھینکا اور اس میں کچھ دیر ہونے لگی تو رونے لگا کہ آدمی مر جائے گا شہر کے ذریعے انسان سے گدہ بنایا جا سکتا ہے موت پہ مالک ولو لم و مساد و لولم اکل ہن لجالت یا تو دماغ خراب ہو جائے گا بیاقل ہو جائے گا اور یا یہ کہ واقع تن سہر میں گدے جیسی حرکتیں شروع ہو سکتی کو ہمارے سکول کے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا اور وہ لڑکوں کو کھڑے کر دیتا تھا کتاروں میں اور پھر ایک کو کہتا تھا اس کی شادی ہے پھر ایک کو کہتا تھا یہ دلہن ہے اور اس پر چادر ڈالتا تھا پھر جب چادر اتارتا تھا تو وہ دلہا سچ چکا ہوتا یہ دلہن بن چکی ہوتی وہی لڑکا جہاں سے تک گجل ہے اور سر پہ وہ دوپٹہ ہے ٹیكا لگا ہوا ہے موركیاں ہیں ہار ڈلا ہوا ہے ہونٹوں پہ چمک ہے گالوں پہ سرخا ہے اور پھر كہتے ولی میں ہو رہا ہے چادریں باندھ لیتا تھا یہ بڑی عجیب بات تھی چادریں باندھ لیتا تھا چادریں ہٹا کر کے دیکھ پک رہے ہوتے ہیں پک چكے ہوتے اس میں پلاؤ ہے اس میں بورما ہے اس میں بورما ہے کھول کے دیکھو وہی ہوتا تھا اور وہ درمیان میں چلتا تھا ہاتھ کی صفائی ہاتھ کی صفائی اور اس کے پاس دو نلکے تھے اچھے اس میں بھی داغا تھا اس میں بھی داغا تھا اس کو کھینچتے تھے تو وہ آ جاتا تھا اس کو کھینچتے تھے تو وہ آ جاتا چتارہ کا دم داراضی اور چتارا کا دم داراضی منس کے بغیر بھی ہو ہاتھ کی صفائی یہ جادو نہیں چدارا کا گم داراضی چدارہ کا گم داراضی <سؤال> میں نے ایڈماسٹر صاحب کو کہا کہ یہ الفاظ شہر کے ہے کہ کیا میں نے کہی الفاظ روکوا لو یہ بھی ختم ہو جائے یہ الفاظ شہر کے ہے یہ ہاتھ کی صفائی یہ جادو نہیں ہے اور چدارا کا گم داراضی اور چدارا کا گم داراضی جو سوکھا ایک لڑکا ہے وہ کہتے ہیں الفاظ نہ گئے تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا سب کچھ ختم ہو گیا دلہ دولہا دیکھ سب اڑ گئے سو حقیقت تبدیل ہوتی ہے یا ویسے دکھائی دیتی ہے بعض شہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے توبہ ایک شادی میں دیکھا میں نے ایک ساحر ایک آدمی کو پیچھے چٹتا تھا اس کے کپڑے پر چتر میں ہڑا اور نوٹ اٹھتے تھے بکر نوٹ اوٹتے تھے دس دس کے پان پان کے ایک ایک, ایک نوٹ اوٹتے تھے لوگوں نے بھر بھر کے گھر لے کے شام کو کا سب چل کے کاغذ ہے گوبر ہے کچھ بھی جادوگر جادو کی بڑی ہوئی چیز خود استعمال نہیں کرتا ہمارے استاد مخترم مورنا مفتی ولی حسن کو بڑی دوستی ہے تھی ان لوگوں سے تو ایک دن ہم ساتھ گزر رہے تھے ایک بازار سے اچانک ایک ملنگ ملا مفتی صاحب سے بغلگیر ہوا مفتی صاحب نے ہمیں ایس سے کہا کہ یہ اس زمانے کا پوری دنیا کا بڑا جادوگر ہے لیکن یہ کچھ کھلائے گا تو منہ میں ڈالنا نہیں وہاں ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے اور صاحب سے پوچھا کیا کھانا ہے دہلی کا چاٹ مسالہ لکھنؤ کی کھیر اور بنارس کے احمد آباد کے پائے اور بنارس کے وہ یہ وہ تو اس نے کہا ہاں یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو ٹاک ٹاک ٹاک میز پہ ہونے لگے جگہ جگہ لے مفت صاحب نے کہا اچھا اور باتیں کرو یہ تو ہو گیا نا اور باتیں کرو تو مفتی صاحب بے اسرار نہیں کر رہے تھے کہ کھا لے خود بھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا ہم بڑے پریشان ہوئے تھے گرب گرم ہے لیکن نظرت نے داخل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ بالکل منہ میں نہ ڈالتا خود غریب جو ہے نا منہ کے مرتے ہیں نکلتے وقت مفتی صاحب نے اس کے ہاتھ میں پندرہ روپے رکھے کہا تین دن کا کام ہو گیا میں حیران ہوں کہ جو اتنا بڑا جادو احمد آباد سے پائے منگوا رہا ہے اور का کا मसाला مسالہ منگوا رہا ہے لکھنؤ کی کھیر منگوا رہا ہے تو یہ پندرہ روپئے کی جگہ پندرہ لاکھ نہیں منگوا سکتے بین سے نہیں منگوا سکتے حقیقت یہ ہے کہ نہیں منگوا سکتے اللہ بہرحال سے میں مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتا البتہ ایسے آمان سیکھنا جس سے شہر و جادو ٹوٹ جائے یہ بہت ضروری مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ امروہہ کے اندر مناظرہ ہے مفتی کفیت اللہ اور مولانا مرتضیٰ حسن جان اور مولانا اسد اللہ صاحب شیر بحشہ وہ ہار رہے مناظرہ ہار رہے آپ نے چٹ پٹ طالب علم کو کہا کہ مولانا خل احمد صاحب کے بیٹوی کو فوراً بتانا مولانا خل احمد صاحب کو بتایا اس نے طالب علم کا مجھے پہنچا دوا جہاں مناظر ہو رہا تھا ایک بڑے حال میں ہو رہا تھا مولانا خیل احمد صاحب جیسے ہی داخل ہو گئے طالب علم کو کہا کہ یہ جو سامنے لڑکا ہے نا اس نے ہمارے علماء کی زبان بندی کی ہے زبان بندی میری ہوتی ہے جو بولنے میں دقت ہوتی ہے اور دماغ پر بول پڑا رہتا ہے دلائل ہفت سب بھول جاتا ہے مولانا فی الحمت صاحب کو کرسی دے دی گئی وہ بیٹھ گئے دیوار کے ساتھ ویسے سر پہ ہاتھ رکھ کے مولانا بہت ماہر تھے چٹ پٹ ایک نوجوان کرسی سے نیچے گرا وہی والا اور بھاگتا ہوا گیا وہی مارا گیا وہی مارا گیا اور علماء اہل سنت کی زبانیں کھل گئی اور مناظر کا رخ تبدیل ہو گیا بالکل مشہور ہے کہ ایک ہندو تھا وہ جوگ کے زور پر جوگ زمین میں چلے جاتا تھا اور ادھر نکل آتا تھا گیٹ کے پاس اور سہاراپور کے اسٹیشن پر بیٹھا تھا اور کہتا تھا مولوی کا مذہب جھوٹا ہے وہ چل کے دکھا دیا مجھے ورنہ حریل احمد صاحب کو ایک بھی فوراً آ گئے اور جدر وہ ہندو زمین میں گھس گیا مولانا نے جوتا اتارا اور ٹاس ٹاس زمین کو مارا اور کہا روک لیں باہر نہ نکلنے لے دے حضرت نے کہا پوری زمین چھان مارے باہر نہیں آئے گا چنانچہ آج تک باہر نہیں آیا اس لیے امام راضی نے یہاں امام ابو حنیفہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ کفار کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سیکھنا واجب ہے البتہ مجھے اپنے مذہب کی کتابوں میں ایسی صورت پہ و... تعلق سحر کا وجود نہ ملا اگر آپ کو کسی کتاب پہ ڈوجے نظر آیا ہے تو مجھے بتانا وہاں کفر سلیمانوں کفر نہیں کیا تھامان نے شہر کر کے شہر کیے ہی نہیں وہ لاکن نہ شہتی نہ کبھر لیکن شیتان لوگوں نے شہر کیا نکر جو المون انا سا شہر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو وہ ماضی نہیں بابلا ہارو تو وہ اور وہ جو تارے گئے تھے تو فرش بابل شہر میں درست بات یہ ہے کہ یہ ملاکین ہے ملیکینی شاہجہاں نہیں ہے اور وما موصولہ ہے اللہ اور وہ جو تارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں یہ عراق کا قدیم شہر ہے مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ام یہی یہ تھے دو فرشتے آئے تھے ہاروت ماروت ہمایوں والا دین وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو حتہ یا پولا یہاں تک کہہ دیتے ان نمان فتنا تن فلاں ہم تو ایک خاص ہے تم کو نہ کرنا یعنی صحت فیت المون منہ مایو فرپون بی بین البر وضو جی سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جو جدائی ڈالتے میاں بیوی میں میاں بیوی کی محبت مقصود ہے ان کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے سہر کا کام توڑے جوڑ نہیں ہے اور نئی کئی بگاڑنے والے کچھ بھی کسی کا مگر اللہ کے حکم سے وہ تالم نما دروم والا فون اور یہ سیکھتے تھے ان سے جو ضرر دے نہ فے قد علی مول منش کراؤ مانو فرآخر خلا اور یہ جان چکے تھے کہ جو اس کو اختیار کرے نہیں ہوگا اس کو آخرت میں کوئی آخرت کا ایمان آخرت کا فائدہ آخرت کی نجات ساحر کی نہیں ہے بولے بیر سبا شروعی انفسا یا بہت برا تھا وہ جو بیچ دیتے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو کاش کے جان لیتے ولو منو تکو اور اگر ایمان لے اور تقوا کرتے مسوبت الملند اللہ خیر جو ثواب ملتا ہے اللہ کے وہ بہت ہے لوکان ہو یا یہ طالب آپ اس کوشش میں نہ ہوں کہ سحر سیکھ و ثواب کما دو درس تفسیر کے قطردان سحر جادو کے ذریعے معاملے نہ کرو قرآن و سنت کے ذریعے معاملے کرو جس کے ذریعے اللہ تمہیں حضر و ثوابطا فرماتے ہیں یہ حاصل آیات جس طرح شہر میں قرآن کی صورتوں کو کلمات و حروف کو پلٹتے ہیں اور پاقی کو ناپاکی سے تبدیل کرتے ہیں اس طریقے سے نامناسب الفاظ استعمال کرنا بہو یا منو اے ایمان والو لا تقولوا رائےنا نہ مک ہو رائے وقول ان کہو انظرنا ضرور وسم سنو وجل کافری العلیم کافروں کے لیے عذاب تر نا کے رائے رائےنا رعایت سے ہے جب پیغمبر تقریر کرتے فصاحت میں آتے لوگ کہتے ہیں رائے حرت رعایت رعایت در اور سمجھائے لیکن منافقین نے اس لفظ کو استعمال کیا رائےا رائے کے معنی ہمارے احمق ہمارے چرواہ ہمارے سفی تو ایک لفظ اچھے معنی میں بھی تھا وہ برے معنی میں بھی حضور کا لفظ حضور یہ اچھے معنی میں ہے جناب محترم مکرم لیکن حضرت حضروں کے معنی حاضر ناظر کے بھی ہے بخاری و دے میں یہ معنی بھی ہے اس لیے اگر اس کے بجائے جناب کا حجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حضرت کے بارے میں لغات القرآن میں عبد المومن نے لکھائے گی یہ صرف جناب کے معنی میں لیکن جس انداز سے اہل علم لفظ حضور استعمال کرتے ہیں ففیح معفی لین الحضور یا عطیل الحاظ رناظر وہاضی مسلح دائرہ بین اہل الحق و اہل البا فلو اجتنابا انل ان نی بےحا اہل الحق لکانہ یا بنو اے ایمان والو لا تقولوا رائنا مت کہو رائنا کا لفظ وقول انظرنا اور کہو ہمیں دیکھ لو ہماری رعایت کرو صاف لفظ کہو مبہم لفظ نہ کہو بحوم نہ کہو اس آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس کا ایک پہلو توہین کا ہو جسے رائنا کو منع کیا تو لفظ بشر کے استعمال میں اگر کوئی پہلو بید کا ہوتا تو اللہ منع کر دیتا جبکہ تمام انبیاء کہتے ہیں ان نہ ان لا بشروم حضرت فرماتے کل انما ان بشروم میں سلوکوں اب تالا فرماتے ہیں کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشرر رسولہ تمام انبیاء بشر و رسول ہے تو بالو ہوا کہ لفظ بشر میں کوئی ایک پہلو بھی سویا دب کا نہیں ہے تو خزان الرفان اور کنز المان دونوں کے دونوں محل اشتباق اور نامناسب مضامین پر مشتمل ہے اے ایمان والوں مت کہو رائے نہ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ برو کو روکنے سے پہلے اپنوں کو روکنا چاہیے منافقوں اور یہود کو نہیں کہا مسلمانوں کو کہا تم مت بولو ہم اپنے شاگردوں کو اور درس کے شرکا کو سمجھائیں گے خود بخود اہل ذیب و زلال و اہل بیدت کو اس کا فائدہ پہنچے گا یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اعمال بے حسن آئے گا یہ کہنا کہ تبلیغ والے جائے اور جنگل میں ہو جائے اور زمینوں میں ہو جائے اور مارکیٹوں میں اور شلوں میں تبلیغ کرے غلط کہتے یادینہ من ان کو ایمان والوں کے ساتھ سروکار رکھنا ضروری ہے تبلیغ ہے نشانے پر ہے اور کامیاب طریقہ ہے اہل حق کا اے ایمان والو مت کہو رائے نہ اور کہو ان صاف ستھرا بیان کیا کرو نامناسب باتیں لے کی آگ جس سے پریشان ہو جائے ایک آدمی پیغمبر کے گھر آئے نا آواز دی من کا آنا کا آنا آنا کان یق رہا آنا تو ہر شخص کہتے ہیں آنا یہ کوئی دیرا نام ہے کیا آنا فون پہ طالب بات کرتے کون ہے جی میں ہوں جی میں ہو جی. ہو بیڑ کا میں اپنا نام نہیں بتا دیا جی کہ میں ادریس بول رہا ہوں میں فلان خبیز بول رہا ہوں ہاں میں ہوں میں ہوں میں کیا ہوتا ہے میں تو ہر چرمے میں صاف لفظ کہو ستھرے لفظ کو ہو اس مت پیدا کیا کرو بعض لوگ کہاں انداز گفتگو ایسا کیا آدمی دم رہ جاتا ہے تو وہ معذور ہے پھر مجبور ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں ٹیلی فون پر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بول رہا ہے ایک شخص نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے استاد مولانا معاذ الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں یہ خط تھا نا لیکن لکھا اس طرح تھا کہ مولانا آئے ہیں اور درد دل میں مبتلا ہے تو میں دل کے ڈاکٹروں کو لے کے بول دیا دیکھا کہ مولانا خوب آرام کر رہے تھے جس طرح پہ لیٹے میں کیسی طب ٹھیک ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس نے کہا میں نے تو لکھا آپ کو یاد کر رہا ہے میں نے کہا یہاں تو لکھا ہے درد دل میں ہے تلا غلطی ہو یہ غلط بات ہے ٹھیک بات نہیں ہے کچھ کا کچھ بنا دیا اور بعض کے کی ممتا خبر کا پتہ نہیں چلتا وہ بھی صحیح نہیں ہے بہت بڑے مناظر تھے ہمارے لیکن وہ ابتدا نہیں کہتے رہتے تھے عبدا سیر مخلف کوشش کرتے تھے کہ یہ لفظ آ جائے عبدا مقدی مقدی مقتدی کو یہ معذوری ہے یہ معاف ہے برا نہیں ہے <coughs> بعض لوگ ہوتے ہی کچھ فہم ہے بات نہیں سمجھتے وہ ایک زمیندار جو ہے اس کے پاس مزارے گیا زمیندار نے کہا ام سال برفسر حریفاں تھکاتر امتار کا کیا میزا نہ رہا پرانی اردو اس طرح گاڑی ہوتی تھی ام سال برفسل حریفاں گندم کو فصل حریفاں کہتے ام سال یعنی اس سال تو کاشکار واپس چلا گیا گھر جا کے کہا زمیندار صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے میں خود تریاسی میں حج کے لیے گیا تھا تو بستر کی چادر خریدنی تھی تو میں نے دکاندار کو کہا الفرشل کی تفت رش الف اس نے کہا واللہ جا علماء من باقی یقر القرآن فلسوا پاکستان سے عالم لوگ آئے قرآن شریف کی تلاوت بازاروں میں شروع کی حیران ہو گئے کہ اس کو سمجھے ہی نہیں میں نے چا... پلنگ کی چادر کو ہاتھ لگائے میں نے کہا ماں ہاذا دا... کہا شیر شیر شیر شیر اللہ حکبار اس کا مطلب یہ کہ عربی سیکھنے کے لیے ریڈیو عربی اخبار یہ ڈیلی دیکھنا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا الفاظ تبدیل ہوتے ہیں اور عربی وہ ہے جس کو عرب جانے جس کو نہ جانے وہ عربی نہیں نازمی بات ہے یا آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جوان ہیں ابھی سب سے غیرت پیدا کریں اور پوری بہترین اقدامات کریں اپنی صلاحیتوں کے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے مذہب کی زبان ہے ہمارے اسلام اور دین کے ترجمان زبان ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے آئے بعد میں تو بہتری ہو گئی آئی سوال بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن عربی محاورہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ان کے علوم سے عرب لوگ مستفید نہیں ہو سکتے یہ جو بڑے تھے مولانا بن نوری مفتی محمود یہ عالم عرب اس لیے مان چکا تھا کہ یہ فسہا عرب تھے فسہا عرب عربی ایسے شان سے بولتے تھے کہ ان سے عرب سیکھتے تھے جس زبان میں بھی آپ ہو اردو میں آپ آئے ہیں اردو کی مہارت ضروری ہے آپ اپنی پشتو زبان کی بھی فساحت بلاغت نہ نظر انداز کریں آپ اپنی بلوچی مکرانی بروئی پنجابی ہندی وہ سب زبانیں ہیں محترم ہیں ہمارے مسلمان بھائی اس میں دین کا کام کر رہا ہے یہ جو ہند کو ہے نا ہند کو احتیاط یہ جنوں کے لیے بہت مفید ہے یہ بڑی عجیب بات ہے جو عامل ہن کو جانتا ہوگا وہ جات میں بہت پاپولر ہو گئے آدر مجھے بھی اس لیے بہت تکلیف ہے مجھے ہند کو نہیں آتا ہن کو بہت ضروری ہے اللہ جانے کی جنات ہن کو سارے جن ہند کو بولتے ہیں اور جیسے ہند کو آپ شروع کریں گے وہ تر و ہو جائے گا غریب ہونا شروع کر دے گا مکتراضی نہ مصیبت ہے اس میں موگے ہنکوز نہ اور کسی زبان سے ان کو اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ہن کو سے ہائی زبان ہمارے ساتھ بینچ پر سکول میں بیٹھتے تھے آٹھ سال وہ اور ہم کلاس فیلو تھے وہ ہماری پشتو تو چوٹی جی بوٹی بولتے تھے یہ وہ ماڑگے رالو ماسٹر ماں الک راؤ ہے اس میں راڑو سم رنوی لسو گا لو دو لسکا لو لے تو ہر مطلب ہے کہ لے کے آیا ہوں لیکن کیا اس طرح رہا تھا میں جیسے میں نے دیا ہے وہ نہیں شرما تھے تو بولتے تھے دے دے ہم ٹکے ان کو رالنا یہ اور ٹکے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے ہم ان کو کچھ کہتے تھے تو دوسرے ساتھ اس سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے جانگیرہ تو اس سے بیچ میں ایک بے رہی. یہ ایک یہ پختونوں کا ہے اس میں ایک لفظ ہنکو کا لگا ہے ایک لفظ آدھا رکھتے اور دوسرا ہنکو کا ہے اسی میں استاد مختلف مولانا عبد الحن مول لطف اللہ مفتی عبدالقادر لیکن یہ تھے پختون سارے وہاں آباد یہ پشتو ہینڈ برابر بولتے <coughs> اللہ اور وہ جو ہم اتار اور وہ جو उतारा गया تھا فرشتوں پر بابل شہر میں ہارو تو ماروت فرشتوں کے نام ہے ہاروت و ماروت ہمارے والے میں نہا اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک وہ تو کہہ دیتے تھے کہ ہم فتنے آزمائش ہے تم نے سیکھنا یہاں تک کہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور نقصانات پہنچائے شہر کی بنیاد زرعت پر ہے شہر کی بنیاد تفریح پر ہے شہر کی بنیاد نفع نہیں ہے شہر کا کام الفت اور جوڑ نہیں توڑ ہے آج کل لوگوں میں ایک روایت ہر شخص کہے گا میرے اوپر اثرات ہے تو جو رات کو کھانا زیادہ کھا کے سوتے ہیں تو اثرات نہیں ہوں گے جو تاجت نہیں پڑتا فجر کی نماز کے لئے نہیں اڑتا تم پہ برے اثرات نہیں ہوں گے ان کو آپ کہیں گے کہ کپڑا الٹا کر کے دو اور کالا مرغہ لے کے آؤ اور انڈا الٹا کر کے زمین تو وہ کہے گا کہ وہ کیا زبردست ہاں میں بہت بڑا عالم ہے اور آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے نماز پڑھو پار کرو کہ نہیں، جانتا ہی نہیں، جان نہ جائے ہمیں نہیں چاہیے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے اے ایمان والو مت کہو رائے نا یعنی بگڑے لفظ تو شہر بنائے تم بگڑے لفظ سے خطاب نہ کرو اور کہو دیکھو ہمیں اور سنو کافروں کے لیے عذاب درد نہ ما ابلجی نے کبھر میں نہل کتاب ول مشرقین نہیں پسند کرتے کافر اہل کتاب میں اور نہ مشرک ایون زر علیہ بن خیر من ربی تم کہ اتارا جائے تم پر بلا رب کے ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کر لے یہ برداشت نہیں اللہ رحمت اللہ خاص کرتے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اللہ الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والے اشارہ ہے کہ قرآن کا آنا وہی کا نازل ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس ہونا ہمارا ان کا امت ہونا بہت بڑا اقسام ہے اللہ مانند سخ منایات نہ ان, ان یہ ایک اشکال تھا کہ کبھی کہتے نازل ہوا کبھی کہتے اٹھ گیا فرمایا نہیں منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا نہ ہم پیچھے ہٹاتے ہیں مگر نعت بخیر میں جہاں لے آتے ہیں بہتر اس سے او میں یا اس جیسا علم تعالم جانتے نہیں ان اللہ لا کل شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے آیت کا حاصل یہ کہ ناسخ اور منسوخ پر حق ہے اور میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں ناسخ جو آ گیا منسوخ جسے اٹھا لیا گیا قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہے اس میں اختلاف ہے تعداد میں شدید اختلاف ہے بخاری شریف کتاب التفسیر تفصیل اس آیت کے نیچے حضرتی عمر کہتے کہ وہ ابن قاب اس امت کے اقرار ہے لیکن ایک بات ان کی کمزور ہے وہ کہتے کہ کوئی آیت منسوخ نہیں اور اللہ فرماتے ماں نن سخ من آیت نن سے وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو نہ خیر من آؤ مسلیہ لے آئے اس سے بہتر یا اس جیسا آیت سب برابر ہیں بعض اونچی ہیں لیکن کوئی آیت کسی سے نیچے نہیں ہے یہ عال سنت کا عقیدہ ہے آیت بھی کہتی ہے خیر او مسلیہ بہتر ہے یا مسل گھٹیا نہیں ہے